سدا پا دم سدا پر شام ہے I've won't go to high school. آغا خانی جن کو کہتے ہیں باطلی بھی ان کو کہتے ہیں باطلیہ فرقہ بھی ان کا نام ہے اسماعیلیہ فرقہ بھی ان کا نام ہے عبیدیہ فل بھی ان کا نام ہے فاطمی یعنی اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو سیدہ فاتو نے جدت کی منسوخ کرتے تھے کہ ہم کی اولاد ہیں تو اس نسبت سے وہ فاتوی اپنے آپ کو پہلواتے تھے تو یہ میلاد کا جو عمل ہے یہ مصر کے خلفائے یعنی وہ اس وقت کے وہاں کے جو بادشاہ تھے فاتوی جن کو کہتے تھے اور بادا کیدا محمدین کو فاطتے بڑے بڑے عقائد ملیز ہیں محرمات شریعہ کو حرام سمجھتے نہیں ہیں تمام شریعت کے منفر ہیں لوگ آج کل ان کی شکل جو ہے وہ آلہ خانی موجود ہیں آگاہ خان اسماعیلی جس فرقے کا یہ مستر جنا تھا اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں تو ہمارے سکندر بھائی جو ہیں وہ اسی اسماعیلی فرقے سے مسلمان ہوئے ہیں انہیں اسلام قبول کیا الحمد للہ Oh, by آپ یہ کی کیا جاتا ہے کہ وہ تو مروجہ میلاد بارہ روپے لوبر شریف کو جو کن لوگوں نے شروع کیا تھا <سؤال> <آغا خان> مصر <شمائلی، سؤال> کے ایک مرتد حکمرانوں کی جماعت نے کو شاید کرتا ہوں اور وہ بیان کرتا ہوں. جس کا اشارہ تھوڑا سبل گیا وہ بلکہ سراہتی صراح... ہوتی ہے کہ فاطمی کھلا پا شروع کیا فاطمی ہم ان کو نہیں کہتے میں لوگ ہیں جن کے متعلق وہ بات میں لکھا ہے گھوڑے کے نفس کو خدا بات ہے یہ شیوں کی ایک کٹی جنس ہے سے جیسے ہوتا ہے نا کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا کریلا نیم چڑھا اسی طرح ایک شیا ایک شیا کریلا ایک شیا کریلا نیم چڑھا جب نیم پہ چڑھ جاتا ہے نا اس وقت وہ شیعہ کیا بن جاتا ہے اس وقت شیئ لکھتے ہیں وہ سکندر صاحب کو یہ بھی اس بھیتے ہیں آ رہ جیسے یہ دیوبندی جو ہے نا ان کے اندر ایک دو قسم حیاتی ہیں موادی ہیں جو حیاتی ہیں وہ موادیوں کو قابل مانتے ہیں تو یہ سخت ترین جنس ہے تو پتا چل گیا ہے کہ بھائی اس کا پہلا دور خلفاطی سے وہ اسماعیلی جو مشر کے حکمران ہوئے ہیں اسماعیلی ان سے اس کا آغاز اور ابتدا اور شروع ابتدا ہوئی ہے مزید اور ان کے جناب کے وہ پُرانے پرانے جو ہوتے ہیں تاریخی بات چیزیں ان کا لکر اس, کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کا نام رکھا. مواعن بے سمجھ نہیں آئی. تو خط تو مکری زیا بھی اس کو کہتے ہیں مشہور نام یہی ہے اس, کا. اس کی جلد سانی جو میرے پاس ہے نا دار کو تو میرے لاؤ یوں سے لونا آیا اخبار راہیا وہ تب سے ہونے اسماعیلی حکمران سے بسر خوشیوں کے میلے تھے خوشیوں کے دن تھے خوشیوں کے یام تھے ان کا بیان عنوان اوس کے تحت کے لکھتے ہیں وہ کان غلفان پا تھ سنا سے وہ یمسم رسی سنا وہ موسم رأس سنة و موسم اول عام و ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومولد الحسن ومولد الحسين عليه السلام ومولد فاطمه بنت زهراء السلام عیدیں اور تہوار تھے جن لوگ خوشی کرتے تھے ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مولا علی کا ملاپ امام حسن کا میلاد امام حسین کا میلاد سیدہ خاتون جنت کا ملاپ اور جو اس وقت کا ان کا خلیفہ ہوتا تھا نا اس کا ملاپ یہ چھ ملاد موالد کو کہتے ہیں بلد. کیا کہتے ہیں یہ اسماعیلی صلفہ اور حکمران جو تھے انہوں نے چھ میلاد بنائے وہ رکھے ہوئے تھے ان کے علاوہ اور بھی ان کے تہوار تہوار کافی تھے خوشیوں کے عیدیں اور ٹھیلے ملے ان کے کافی تھے یہ خاص طور پر چھ میلاد اب اس کے متعلق مزید وضاحت ان چھ میلادوں کی تاریخ جو ہے نا مزید وضاحت جو ہے نا وہ شیخ محمد بخیت مفری نے فرمائی ہے جو حنفی مذہب کے قریب زمانہ میں گزرے ہیں شیخ محمد بخیت بخیت بخیت بے خے بقیر البخاري و ابن حجر عين کے ساتھ البخاري امین تلقي احسن الکلام کیا احسن الکلام فيما يتعلق بالسنه والبدع من الاحكام سبحان الله سبحان الله سبحان يا رب سبحان سبحان الله یہ کتاب قاہرہ کے جلد 1323 ہجری تیرہ سوجری میں ایک سو پانچ سال پہلے پیغے آپ تصویر پہلے شیخ محمد وقت مطیعی حنفی سکندری شہر کے لیے قابل ہوئے ہیں اس دور میں اپنے دور میں سمجھ نہیں آ رہی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے شائع کروائی ہے کیونکہ ان کا لکھا ہوا میں محلے تباہ کے حامل جو ہے چھاپنے کے حقوق یہ سارے مولف کے لیے معقوم ہیں اس کے مطلب ہے مولف جو ہے اس کے مصنف مطلب اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھپوائی تھی اور کسی کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا حقوق تو خوب خود تھا میرے معقول انہوں نے موالد پر ان موالد سکتا کی تاریخ پر کلام جو کیا نا کیونکہ یہ کتاب ہی ان کی مداعت کے موضوع پر ہے نا تو کیونکہ اس ملاد کے مطابق یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ مداحت ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے لکھنؤ آتا تھا اس کتاب کے اندر تو صفحہ نمبر انسٹھ پہ صفحہ نمبر انسٹھ پہ،, انسٹ پہ یہ کہتے ہیں وہاں سورس وکا سورست روحان جو نئی چیز پیدا کی گئی اور سوال زیادہ ہوتا ہے اس کے متعلق وہ موالد ہیں وہ میلادیں فن فولو ان اول امن کا صحاب الفا الفاط اول یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو قاہرہ کے اندر پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے والے ان ملادوں کو کون تھے وہ فاطمی اسماعیلی خلیفے تھے جن کا نام ان کا ذکر پہلے ہو چکا وہ اول الزل دین اللہ پہلا آل وہ شخص جو ان کا بڑا ہوا ہے پہلا شخص بول پائے آدمیوں کا جو جندے حد کا وہ ہو بڑا ہوا ہے اس کا نام تھا المزل اس آل کا آل کیا آل نام تھا جس کا مانا تھا اللہ کے آل کی دین کو عزت دینے والا اس کا نام سمجھ نہیں بات کیا حالانکہ ہونا چاہیے القاتل اتر کا بچہ دیکھو نام کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا تو یہ آج اللہ جو تھا نا یہ پہلا ہے کوجہ بنا مغرب علاقے یہ مغرب سے آیا تھا مغرب کا علاج سے آیا مصر میں سانا تاج احدا وسی وسلاتے تین سو اکسٹھ بولو میں تین سو اکسٹھ ہجری میں یہ مغرب سے میسر میں آیا سکندریا سکندریا شہر جو ہے ادھر کہا مصر سے قریب ہے کہ سکندریا سکندریا کی سڑک تک پہنچا سن تین سو باسٹھ میں اکسٹھ میں آیا مصر میں چلا گیا اور قاہرہ میں داخل ہوا سات رمضان اسی سال یعنی باسٹھ تین سو باسٹھ رمضان میں یہ قاہرہ میں داخل ہوا قاہرہ بھی داخل اب انہوں نے اسی سن کے اندر یا کوئی اگلے سالوں میں بعد والے سالوں میں اس نے جاتلوں نے جا کر پب کاتا ہوں سکھتا تھا موالے چھ ایجاد کیے نئے نکالے پب کاتا ہوں پب کاتا ہوں نئے اس کیے بنائے چھ می ان مول دل نہ مولی دا میرن دل سیے دفاتے دل ہسین و مؤلے دلفسین چھوڑوں نے باقی تا رسو نا یہ <تصفيق> اپنی رسموں کے ساتھ اپنے طور طریقوں کے ساتھ جس طرح بھی اس مناتے تھے راء الى ان ابطلها الافضل يا ابو وكان ابوها ميل الشجوش قد قدم من الشام لمصر في خلافه الموسطن بالله سبحان على دعوهه واشه ميلاد चलते रहे وقت آ گیا امیر الجوش ایک شخص ہے جو فوج کے شفا سالار تھے خلیفہ مستن پر بلّا کے سولہ یہ سنی ہے خلیفہ مستن پر بلّا مستر فوج کے ساتھ بس خواتروا باللہ جو تھے نا ان کے خلافت کے دور میں جو امیر الجوش جو ہے جس طرح کے انگریز کی فوج کے اندر جرنیل کا عہدہ ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے بڑا جرنیل اسی طرح کا وہ دیکھو امیر الجوش کہتے تھے سمجھنے آ رہے بولو امیر الجوش کے بیٹے تھے اب اول الف ان کا نام تھا کیا تھا وہ افضل جو تھے نا یہ ملک شام سے آئے ان کے بعد تھے ابو امیر الجوش وہ ملک شام سے مصر میں آئے اور مصر میں اس وقت خلیفہ تھے المست الب انہوں نے بلایا تھا شام سے ملک شام سے مستنصر الب نے امیر اور جلوس کو مصر بنا لیا مصر میں آئے جے کے شام لے لائی بتائی سنتا خنسو سدینا اور چار سو پینسٹھ میں, میں بدھ کے شام سے امیر جلوس آئے مصر میں کی دعوت پر خلیفہ کی طرح خلیفہ کون تھا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تو جب آج یہ جب ادھر آئے تو اہل شام کی جنگ کے لیے یہ چلے گئے ان کے شام والوں کو جنگ کے ساتھ جنگ کے لیے یہ چلے گئے جلوش اور پیچھے اپنے بیٹے کو نائب بنا گیا فوج کا پچھلی فوج کا نائب کو بنا گیا اپنے بیٹے اب فو بول بولو اچھا تو یہ جو افضل ہے نا انہوں نے آ کر سن چار سو پینسٹھ ہاں ہاں وہ چلے گئے وہ چلے گئے اور سن پھر چار سو ستاسی میں امیر الجوش یعنی افضل کے جو والد تھے وہ بہت ہو گئے چار سو ستاسی وہ بہت ہو گئے اور پھر وہ جو ان کا کام تھا اور ان کی وہ, ان کا جو عہدہ تھا وہ عہدہ سنبھال لیا بیٹے باپ کی جگہ پھر خلیفہ مستنصر باللہ جو ہے نا یہ چار سو ستاسی میں ہی فوت ہو گئے جو. اس کا مطلب ہے امیر الجیوش اور مستنصر باللہ کی بلہ فوت ہو گئے اب افضل جو کیونکہ وہ فوجی حاکم تھے نا فوج کے حاکم تھے تو انہوں نے فوجی طاقت کے ساتھ خلیفہ مستنصر باللہ کے بیٹے تھے المستعلی باللہ کیا نام تھا الفسل ملّ کا مانا ہے اللہ کے ساتھ مدد چاہنے والا یعنی اللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا اور الفی بلا کا مطلب ہے اللہ تعالی کی مدد سے <coughs> بلند ہونے والا تو الفلی بلّہ جو ہے یہ پھر یہ خلیفہ بن گئے پھر یہ مشتاح بلّہ جو ہے یہ پود ہو گئے یہ چار سو میں پود پھر وہی افضل جو تھے نا انہوں نے ان کی جگہ ان کے بیٹے کو آگے حاکم بنا دیا مستف اللہ کے پوتے اب آباد ہے العامر ان کا نام کیا تھا الامر احکام اللہ پھر جا کر جب عامر احکام اللہ جو ہے وہ قتل ہوئے عامر اللہ جب خلیفہ بنے تو افضل قتل ہو گئے یہ سن پانچ سو پندرہ میں خلقت نا لیکن یہ ابھی سندھی کھولا تھا مستنصر بللہ ابھی سندھی تھے اور جو مستحلی بلّہ تھے اور آل عامر بحکام اللہ جو تھے وہ بھی سنی تھی. یہ جو افضل صاحب کا ذکر آیا امیر اور ججوش کے بیٹے انہوں نے مستنصر بلّہ کے دور میں وہ سب میں ختم کر دی چھ کے چھ ملاد کی میں ختم کر دی بڑا مند کر سمجھ نہیں آ رہا تو وہ جو اسماعیلی ملاد تھے وہ سارے مند بولتے کس سر میں بند ہو گئے چار سو پینسٹھ میں بول بولو بند کرنے والے شخص کا نام کیا تھا پھر سن پانچ سو پندرہ میں تو افضل قتل ہو گئے تو پانچ سو چوبیس کے اندر عامر احکام اللہ جو تھے نا وہ سنسر کے بول وہ بھی قتل ہو گئے یہ جو عامر و احکام اللہ ہے نا انہوں نے اپنے دور میں پھر میلاد چھ کے چھ زندہ کر دی کر ابطال اور احتیاط کا ذکر اس طرح علامہ منتقی فرما رہے ہیں وہ باقی تاج اہل موالدا ابن امیروش وہ چلتے رہے چلتے رہے وہ اسماعیلیوں کے ملاد یہاں تک کہ ان کو افضل نے آ ختم کر دیا یہ سفر نمبر ساٹھ پر شاید متر نے ان کو ختم کرنے کا ذکر کیا اور آگے اکسٹ کر پھر دوبارہ جو آگے اللہ نا انہوں نے زندہ کیا تھا تو اس کا ذکر ان لفظوں میں کیا وفی خلافت ہیل مزدورہ بادان کا دن سونا سونا کہ لوگ بالکل تقریباً بھولنے قریب ہی پہنچ چکے تھے کہ پھر اس نے زندہ کر دیا کس نے عامر بے اللہ بے آم اللہ نے زندہ کر دیا وہ چھ گئے چھ تو پھر وہ کام شروع ہو گیا سمجھ نہیں آئی اب اس یہ دور دو دورہ آپ گئے بلکہ تین دور ایک دور ان چھ میلادوں کے افتتاح اور آغاز اور ابتدا کا وہ ہے اسماعیلی حکمران مصر کے حکمرانوں کا ٹھیک ہے نا دوسرا دور ہے ان کے ختم ہونے ختم کا وہ پھر مستر بلّہ کے دور سے لے کر عامر احکام اللہ کے دور تھا یہ درمیانہ دور اس کو فترت کا دور کہہ لو یہ ان کی فطرت اور بند ہونے کا دور تھا فترت فطرت سمجھ آ کسی کام کا سست پڑ جانا ختم ہو جانا رک جانا زمانہ فترت کہتے ہیں دو نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے جس میں نبی نہیں ہوتے اور کوئی بیگام بھی شریعت کا نہیں رہتا اس وقت وہ دور کو کہتے ہیں زمانہ فترت جیسے حضرت علی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو زمانۂ شریف جو ہیں نا ان کے درمیان کا جو دور ہے ان کو کیا کہتے ہیں چھ سو سال کا وہ دور ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ آ تو یہ بھی فترت کا دور سمجھو اس کا فون ملا کے یہ فطرت کا دور آ گیا بھائی پھر نشات ثانیاں بول بولو نش ات نور شین حمزہ کا نش ات نش ات مانا پیدا ہو بولو ہاں میں نے شیر جو ہے نش ات سانیا دوسری زندگی دوسرا دور پھر اب اسلام کی نشات ثانیہ ہونی ہے فلان ہونا ہے ختم ہو گیا پھر اٹھانا ہے فلان صاحب اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے کام کر رہے ہیں جی کیوں کہ حضرت صاحب نے نشات سے اولا جو تھی اس کو ختم کر دیا آپ نشات ثانیہ کا کام شروع کر رہے ہیں جیسے آ رہی ایسے ایسے بدل پہلے اسلام کو خود قتل کر لیتے ہیں پھر اس کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اچھا خیر یہ اور ایسے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والے کثیر ہیں کیونکہ مارتے ہی آپ ہے نا تو مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرنے میں لگ جاتے ہیں اور زندہ کرتے کرتے آپ آ جاتے ہیں سمجھ نہیں سکتا اچھا تو کیا کہا میں نے سے خانیاں پھر چھ ملادوں کی کس کے دور میں ہوگی عامر احکام اللہ کے اللہ کے حکموں کا حکم کرنے والا عامر بیاح احکام اللہ کا لفظ مانا جی مادا ملا سمجھ آ رہی سو جناب جی اب جناب جی نا ہجری میں یہ کام چلتا رہا چلتا اربل بادشاہ اربل شہر کے بادشاہ ہوئے ہیں ابو سعید مظفر سمجھ نہیں آ رہی ابو شہید اربل حمزہ رابطہ اربل لکھا ہوتا ہے کہ کہیں اربل بارل میں نے سیرت شامی کے اندر جس طرح ضبط شدہ دیکھا ہے سگل الہداور رشاد کے اندر جس طرح سیرت شامی اسی کو کہتے ہیں سگل الہداور رشاد کے سگل الہداور رشاد الہدا کتاب کا دوسرا نام سیرت شامی ہے جو مشہور ہے نا وہ لوگ گڑن ہوئے تو یہ سیرت شامی جو ہے نا اس کے اندر اس کا ضبط میں نے اسی طرح دیکھا ہے ایربل تو اربیل کے بادشاہ جو تھے نا ان سے پہلے اربیل کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے ولی صوفی درویش تھے عالم سے بہت بڑے ان کا نام ہے عمر بن محمد شیخ عمر بن محمد ملا سبحان اللہ نام ان کا عمر بن محمد ملا مالا ہے یملا او ملا سے کا ہے او آ یعنی مل مالغ کا سیگا ہے پہاڑ وزن پر اس کا ہے بہت بھرنے والا جس کا برائی کا کام دا. وہ کیا برائی کرتے تھے وہ بھٹی ہوتی ہے نا اینٹوں اینٹیں پکانے والی بٹا بٹا جب بٹا بھٹی, بھٹی جانتے ہو نا اینٹیں پکانے والے بٹھے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اینٹے بھرنے کا کام کرتے اور اسی سے جو روزی حاصل ہوتی تھی وہی کہتے تھے اور بہت بڑے ولید اور خالد تھے ان کا ذکر شریف جو ہے نا سبل الہداور رشاد کی پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ پر امام محمد بن یوسف صادق شامی رحمہ اللہ نے کی فرمایا و کان آپ والمر بن محمد المل احدین المشورین و بےفیب اللہ فرمایا موصل شہر موصل مؤسل بھائی موصل اسفاد کے ساتھ بولو بولو قبیب البان قبیب البان موسمی جو ہے وہی شہر کے تھے قبیب قبیب قبیب البان ہاں جی بان البان بان بان جو ہے یہ درخت رہتا ہے اس کی شاہ شاہ قبیب البان بان کی شاہ شاہ قدیب البون کا نام تھا قدیب البان الموسبی یہ وہی بلک ہے زوب سے تھے قدی ملبان موسلی جن کا ذکر میں نے کیا ایشان گوتل برا کے اندر میرے خیال میں کہ حضور وہ نماز نہیں پڑھتے آپ نے فرمایا چپ کرو ان کے متعلق مت کہا کرو وہ جب نماز پڑھتے ہیں میں دیکھتا ہوں سجدہ کہیں بھی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کعبے کی چوکھٹ یہ یہ سے سے پکڑتے کبی البان موصلی کے شہر کے رہنے والے تھے شیخ عمر بن محمد الملہ ابن جوزی ہوئے ہیں ان کے دوسرے ہوئے ہیں امام ابن جو آگے ہوئے ہیں صبح ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں صف ابن جوزی کے نام سے مشہور وہ حنفی ہیں وہ انفی ہوئے تو ان کی تاریخ کی کتاب ہے بھائی صف ابن الجزی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا سم میں جل ملا لہن کان جم تنا نیرل لا جملے دنیا شیعہ فرمایا اس وجہ سے ان کو ملا کہتے تھے کہ ملا بھرنے والا برائی کرنے والا لہن حو تنا نیرل نیر تنور کی جما ہے پکی اینٹوں کے تنور کو بھرتے تھے وہ تنور ہوتے ہیں نا ان میں آگ جو ڈالتے ہیں وہ مٹی کے تنور بنے ہوتے ہیں نا ان میں آگے ڈالتے ہیں وہ بھرتے تھے تو فی... وہاں مزدوری لیتے تھے فی... تو بے اسی سے گزارا کرتے تھے والا جملے کو محنت دنیا شیا اور کسی چیز کے دنیا سے مالک نہیں سبحان اللہ! تازہ کمایا تازہ ان کی کتاب ہے وسنف و کتاب وسیلت المتحقین بولتے نہیں یار وسیلت المتعبدین ان کی کتاب فی سیرت سید دل صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انہوں نے کتاب لکھی نام رکھا وسیلت سبحان اللہ کس نے شیخ عمر بن محمد ملال بلوئے بولتے نہیں یاد ان کی وفات شریف ہے سن پانچ سو ستر چھٹی سدی پانچ سو ستر یاد رکھنا ہے بولتے نہیں یار بولو اچھا وہ شیخ متحریک کی کتاب کہاں ہے عامر احکام اللہ جو ہے یہ کسل میں فوت ہوئے تھے چوبیس چوبیس پانچ سو اور شیخ پانچ سو کتنا عرصہ ہوا ان کے درمیان بھائی. تو یہ چھیالیس سال کا عرصہ ہوا اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہی عامر احکام اللہ نے جو زندہ کیا کام تو شیخ عمر بن محمد ملا جیسے مرد فکیر درویش خور صالح عالم فاضل امام کو وہ کام پسند آیا اور انہوں نے آگے آگے سمجھ اچھا اب آج. یہ جو شیخ عمر بن محمد ملا ہے انہوں نے سجا رکھا پھر یہ چھٹی سدی تھی نا پھر ساتویں سدی آگے آ جس طرح کے سمجھو بھائی جس طرح کے یہ جی امام سیرت شامی والے لکھ رہے ہیں سلطان وہ کراتا ہوں نام ہے بالکل اس نے لوارے کو اور ادھر سے دی جو تحقیق کرنے والے لکھ رہا ہے یہ یعنی جی بزرگ تھے کانا لہو اخبار محل مالک العادل نور الدین محمود بن سنگی رحم اللہ, سبحان اللہ! سبحان اللہ! نور الدین زنگی رحمہ اللہ! کا نام آپ نے سنا ہوگا جی. بہت عادل اور بلی بادشاہ ہوئے سرویش بادشاہ ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے خاص مقبول ہوئے ہیں وہ مشہور واقعہ جو ان کے متعلق ہے نورالدین سنگی خواب والا جو عیسائی مطلب با... اچھا وہ میں نے کہہ دیا آ! آ! چلو میں نے بیٹے کا نام لے لیا تو باپ کا لے خیر جو وہ جناب نا تو وہ عیسائیوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو آپ کی ذات شریف کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی تو وہ نور الدین زنگیر احمد اللہ کے خواب کے اندر آپ تشریف لائے تھے نا تو یہ وہ محمود نور الدین نور الدین جو ہے نا ہمارے ارے بھائی یہ شیخ ان کے منظور نظر تھے سبحان اللہ! سبحان اللہ! وہ خاص مقبول تھے ان کی بارگاہ کے اتنا باعتماد شخص تھے کہ امر الملک العاد روسل کے جتنے نا... نور الدین ذکیر احمد اللہ کے آ... نیچے والے حاکم تھے موصل شہر کے ان کو حکم کیا ہوا تھا نورالدین زنگی نے کہ اگر کوئی دین دنیا کا کام تم نے کرنا ہے ملک मौसल شہر अंदर کے اندر تو شیخ पहले سے پہلے اس کی منظوری لینی ہے اجازت لینی ہے اگر اس کو بتائیں وہ اجازت دیں تو کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا کیونکہ یہ اتنا باعتباد دین والا بندہ ہے کہ اگر یہ کسی کام کی اجازت نہیں دے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا اور اس کے اندر ہماری خیر نہیں ہوگی اگر یہ اجازت دے دیں گے تو پھر خیر ہوگا یہ جس طرح کہ اللہ زرکلی کی جلد نمبر پانچ نمبر ساٹھ ایک اکسٹھ سے یہ ہاشیا لکھنے والے نے سیرت شامی کا حاشیہ لکھنے والے ہیں جی وہ اپنے آئے تو عائشہ لکھنے والے ہیں بہار کوئی نیچری ہاں ہیں جن کو ہے مجھے بات ہی رکھتے ہیں ہمارا نہیں انہوں نے ایسا کیا میں نے یہ لکھا سمجھ آ گئی نہیں ہاں؟ اب شیخ کا ذکر تو آپ کے سامنے ہو گیا تارک ہو گیا کہ نہیں ہوا شیخ اللہ کا بولو باب کے ساتھ اللہ بشامی یعنی محمد بن یوسف صالحی شامی یہ امام جلال الدین سیوتی کے شاگرد ہے سیرت شامی بارہ جلدوں میں وہ سامنے پڑی ہے جو اس کی پہلی جلد سے باتیں سنا رہا ہوں بڑی مستند کتاب ہے سیرت کے موضوع پر تہائی مستند بڑے پختہ حوالے دے کر بات کرتے ہیں مدے سر ہے بہت بڑا مدد آخر خاتمہ جلال کے شاگرد ہیں تو یہ لکھ رہے ہیں اور انہی کی یعنی شیخ اللہ کی ابتدا کی صاحب ان حکمران بادشاہ ہوا ہے وہ بادشاہ وہ سعید مظفر انہوں نے وہ ساتویں صدی اور وہ بڑے احتمام سمیلات کرتے تھے اس بات کا ذکر پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر ابن کثیر محدث جو مشہور ہے محدث ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے تاریخ البدایہ والنہایہ جن کی مشہور ہے تو اس کے اندر انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کس بات کا جو مظفر بادشاہ مظفر اربل کے بادشاہ جو تھے ان کے ملاد ش منانے اور کرنے کا سارا ذکر حافظ کے کثیر نے کس میں کیا الوداع و الایا کے اندر کیا اس سے نقل کرنے والے کون ہیں یہاں پر سیرت شامی کے اندر علامہ ہاں جی تو وہ فرما رہے ہیں اول من احدث ذلك من اربال صاحب و صاحب اربل الملک المظفر ابو شائید کو قو من زين الدين علي بن بقطقين أحد الملوك الأمجاد والقبراء الأجواد قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله في تاريخه كان يعمل المولد الشريفة في ربيع الأول ويحتقل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا رحمه الله تعالى سبحان الله يا حافظ ابن كثير کی في كثير سمجھ آ رہی دیکھ لیا رحمہ اللہ کتاب المول سما و تنویرہ یہ جو صاحب اربل تھے یعنی بادشاہ اربل بادشاہ اربل حافظ ابن کثیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ربی البل کے اندر میلاد کرتے تھے اور بہت بڑا اجتماع کرتے تھے اور بہت بڑا یہ در تھا مصل بہادر تھا سمجھ آ رہی اور جناب جی بہت عقل مند تھا عادل تھا جس طرح کے حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں کیا تھا کے لفظ رحمہ اللہ عادل تھے رحمہ اللہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس بادشاہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور پھر آگے حافظ ابن کثیر ہی لکھ رہے ہیں وقت ابوالخاب ابن ابو الخطاب ابن دہجا ایک بہت بڑے عالم امام ہوئے ہیں تو انہوں نے تصنیف کیا ایک ایک کتاب لکھی اس دور کے اندر صاحب اربل کا بادشاہ ان کے سامنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی میلان کے موضوع پر اس کا نام ہے التنویر في مولد البشیر <سلام> کیا نام ہے اس کا فی مولد البشیر آجاد اب ان سے ہزار دینار سلے اور انعام کے اندر دیے ہزار دینار سونے کے اربل اربل کے بادشاہ مظفر نے حضرت ابن دہیا ابو الخطاب ابن دہیا تو بولو یار انعام دیے کس نام میں کس کے نام میں کتاب سمجھ نہیں آ رہی. پھر یہ سلسلہ چل پڑا حافظ ابل سخاوی بل بل شام پہنچی سمجھ نہیں آ رہی بولو یار یہ ابو ابوال السخاوی یہ امام جلال الدین سید رحمہ اللہ کے ہم سبق اللہ یہ بہت بڑے محبت ہوئے ہیں مشہور کتاب الفیب دیکھ رہا ہوں یہ صرف ضرور شریف کے ہے الفول الفدیر بڑی مشہور تصویر ہاں پھر ابوالخیر صحافی ابوالخیر بھی انکو کہتے ہیں اور شمس الدین سخاوی بھی کہتے ہیں بولتے نہیں جو امام ہے نا ان کے ایک فتوا ہے فتوا فتوی کی کتاب ہے ان کی فتوا ابو ابوالخیر سخاوی کے اندر جس طرح لکھا ہے اور اس سے نقل کیا ہے سیرت شامی کے اندر امام صالح شامی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر تین سو باسٹھ پر میں عبارت سنا رہا ہوں انہیں کی عبارت امام ابو ابوالخیر سخاوی کی یہ وابیوں کے نزدیک بھی بڑے مانے جاتے ہیں بھائی یہ حافظ ابن حجر حج کے شاگرد ہیں جنہوں نے فتح اور باری شرح بخاری لکھی ہے یہ ان کے شاگرد ہیں بولو حافظ ابو الخیر سخاوی کے فتوا سے نقل کر رہے ہیں کون سیرت شامی والے قال الحافظ ابو الخیر سخاوی رحمہ اللہ تعالی فی فتاوی ہے عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاث الفاضلة وإنما حدث بعد ثم لا زال أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المجتملة على الأمور البحجة الرفيعة ويتصدقون في لياليه بأنواع صدقاته ويظهرون الصرور ويزيدون في المبارات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عمي کر رہے ہیں فرماتے ہیں یہ میلاد شریف کا عمل سالہ سال کرونے تھلا تھا یعنی صحابہ تابعین ان تابعین کے اندر تو مقبول نہیں وہ پیدا ہوا اور تاریخ او میں نے پہلے بتا دیا دی تاریخ آپ کو کس طرح شروع ہوا وہ بتا دیا ثم الاسلام حافظ ابو ابوالخیر شمس الدین سخاوی رحم اللہ فرما رہے ہیں الاسلام پھر صرف السلام ہمیشہ تمام علاقوں میں بڑے بڑے شہروں میں بھی سارے لکھا والمدن نے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں میں لکھتا فلون فی شاہی سولہ علیہ وسلم یہ ہے اجتماع کرتے چلے آئے ہیں کہ کھانے پکاتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور سرور خوشی ظاہر کرتے ہیں اور جناب اور نیکیاں کرتے ہیں روزے کو رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت کے معذات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان پر برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے یہ آپ لگ لگتا ہے صحابی کی عبارت کے لفظ بتا رہے ہیں کہ پھر بعد میں کسی نے اگر خلاف کیا تو خلاف ہے اختلاف یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر سب نے اکٹھے جب کام کر لیا سب اکٹھے ہو گئے سب مسلمان اور سب کرنے لگے پوری دنیا کے تو اگر اکے دکھے نے کسی نے ان کے خلاف کیا تو خلاف کیا وہ اختلاف شمار نہیں ہوگا ان کو ہال پک چمار ہوگا سمجھ دیا آ کیوں کہ جب اتفاق ہو جائے اور پھر اختلاف پیدا ہو تو اس کو اختلاف نہیں کہتے پھر خلاف کہتے ہیں کہ اس نے یاد جو اس نے اتفاق کو توڑا ہے اس نے غلط کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے خلاف کہیں ہاں ہا <。وف> خلاف کی اجازت نہیں ہے اختلاف کی اجازت اور اختلاف وقت ہوتا ہے جس وقت اتفاق نہ ہو یہ نقطہ اس پر امام علیہ سنت نے اشارہ فرمایا ملا و قیام کتاب ادھر پڑھی ہوگی یار کدھر ہے امام علیہ سنت کے والد گرامی میرے رئی سلف کہا ول محد تیر و متقل میر امام نقل عالیہ خان باہر اس کتاب کے حاشے کے اندر اس کتاب کے حاشیے کے اندر امام علی اللہ کی کتاب پر عربی میں نام ہے عراق کا جس کا معنی ہے میلاد القیام کو روکنے میلاد و قیام کے عمل کو روکنے والوں کے लिए گناوں کو چکھانا یا چکھانا یعنی یہ بتانا کہ تم نے یہ گنا بھی کیا یہ لوگ روک کر تم نے غلطی کی گنا کیا یہ تم نے روک کر غلط کیا غلط کیا تو میلاد القیام کے نام سے یہ مکتبت و فراقات المدینہ کراچی سے غارے بندار و عالی شمنا والے نے شائع کیا کراچی سے یہ شائع کے حضرت نے فرمایا یہ خلاف ہے اب جو خلاف چل رہا ہے وہ خلاف ہے اختلاف نہیں کیوں؟ اس پر استخلا اس پر دلیل قائم کی حضرت اس کو خلاف قرار دیا اختلاف نہیں قرار دیا نہ چیز نے اس پر دلیل قائم کر دیا آپ کے سامنے کہ سم اللہ زال آپ سخاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں تم ملا گھر پھر ہمیشہ یہ عمل جاری رہا اہل اسلام سب کرتے رہے پھر سائر, سائر تمام شاعر تمام جمیل بل بو بڑے بڑے شہروں کے لوگ سب یہ کرتے مطلب ہے سب نے اتفاق کر لیا کرنے پر جب اتفاق کر لیا تو پھر اس کے خلاف جو کچھ عالم تھا تو اس کا خلاف شمار ہوگا اختلاف کتنا بڑا نقطہ بتا دیا خلاف اور اختلاف کہاں بولا جاتا ہے یار چھوڑو یار تم کیا کرتے ہو اچھا تو یہ دلیل ہو گئی یہ تائید ہو وہاں میں علیہ سلت نے کہا یہ خلاف ہے جو کسی نے خلاف کتاب لکھی ملاد کے تو فرمائے اس نے خلاف کیا اختلاف نہیں کیا کیونکہ اتفاق کے بعد اس نے کتاب لکھی جیسے تاریخ آپ کو بتا چکا ہوں یہ اتفاق عامر احکام اللہ نے جو دوبارہ زندہ کی تھی نا اس کے بعد یہ شروع ہو تو وہ سنی تھا ان کے بعد پھر یہ لازال کا اور میرے خیال میں آپ کو سخاوی کی یہی مراد ہونی چاہیے سمانی بات کیا ہے اسی وجہ سے وہ سما کا لفظ لائے ہیں جو تراکی پر دلالت کرتا ہے کہ قرون نے جو ہے نا تابل تبا تابل کے بعد پھر کافی عرصہ بعد یہ مقام جاری ہوا اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ تو تیسری تین تیسری صدی جو ہے نا توجہ درا تیسری صدی تک تو متقدمی شمار ہوتے ہیں تو تیسری صدی کے بعد تو یہ جو وہ اسماعیلی تھے وہ تین سو اکسٹھ باسٹھ میں آئے تو یہ اکسٹھ باسٹھ سال کا جو دور ہے یہ گزرا پھر درمیان میں وہ ان کا جو عامر میں حکام اللہ اور ان کے درمیان کا جو عرصہ کتنا ہے وہ فطرت کا جو ارتقا کا دور ہے سلسلہ منفتحا ہے کتنا عرصہ نہیں زیادہ جانا ایک سو پانچ سال کا عرصہ یہ بند رہا پھر پھر ایک سو پانچ سال یہ جو ہے نا اس کے لیے انہوں نے استعمال کیا یہ سارا عرصہ جو ہے نا اس کا مراد ہے جب آنے سنت نے شروع کیا تھا اس سے پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ جاری رہا اور بات سمجھ آ گئی تاریخی ادوار سارے معلوم ہو گئے یہ کبھی آپ نے کسی سے سنے یہ جتنے بڑبڑ بڑ کرنے والے مول یہ بڑبڑ کرنے والے جتنے ہیں نا اپنا بڑے بڑے خطیب رئیس جو بنتے ہیں ان کو انہوں نے ہوا تک ان کو نہیں لگی گی ان باتوں کی سبحان اللہ لاچیز لا نے پہلے کبھی اس کی تاریخ کو بیان نہیں کیا بہت دیر کے بعد بیان کیا لیکن جس طرح کے اس کا حق تھا اس طرح بیاں نہیں ہے یہ ان شاء اللہ اس موضوع کو آگے جب سنو گے تو اور معلوم ہو یہ تو ابھی ابتدا میں بیٹھا ہوں نا یہ تو یوں سمجھو نا یہ میں نے اس ملاپ کا پس منظر ابھی بیان کیا ہے تاریخ اس کی بیان کی ہے تاریخ دور بیان کی ہے ان کا اعتراض پھر اب آپ کو سمجھ फिर جائے گا پھر آگے اس کے جواب کی طرف آؤں گا پھر درگڑے نکال دوں گا نانی مر جائے سبحان اللہ! نانی مر جائے سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! اچھا جی تو حضرت جی مختصر تاریخ کو بیان کرنے کے بعد اب اعتراض اور سوال جو ہے اس کو دوہراتا ہوں اب سوال جلدی سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جی یہ کام کرنے والے تو پرتدیر باتلیاں لوگ تھے اسماعیلی فرقے کے سمجھ آ نا سوال سمجھ آ گیا اب جو آپ کی طرف لوٹتا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے سبحان اللہ اتنے بڑے بڑے اما بزرگان دین شاد و نادر امام شاطی جو ہے ان کی طرح یتاج فاقی ہانی رحمہ اللہ جو ہے ان کی طرح کسی نے خلاف کیا وہ تو کیا ہو ورنہ تو یہ سارے اتنے بڑے اہم بزرگان دین بڑے بڑے اولیاء سبحان اللہ ہمارے تمام بزرگان دین اس مبارک عمل کے اندر شریک ہوتے چلے آئے یہ جی کیسے ممکن ہے کہ یہ نجائز اور وہ ناجائز کام کے اندر شریک رہے اس وجہ سے ناچیز کا حق بنتا تھا کہ اسے اعتراض کا کلا کما کر دیا جائے سبحان اللہ تاکہ ہمارے امہ اور اسلام پر ہمارے اور اور حقانی سنت جو ان کا دامن جو ہے نا ان کے دامن کی طرف اٹھنے والی چھینٹ اور خطرہ جو ہے گلیب اس کو دھو لیا جائے یہ اللہ, اللہ, جو ادھر پھینک رہے ہیں گندی چھیٹ پھینک رہے ہیں میں ان کے منہ پر واپس پھینک یہ ان کے دامن کو بلیت کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو منہ کو بلیت کر سکتے ہیں بولتے نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے سنے اور انشاء اللہ ہاں بہت اچھے ان کا منہ پہلے پلیپ چلو ان کے منہ کا پلیپی جو ہے نا ادھر جو آ رہی تھی اس کو واپس ان کے منہ پہ لوٹا دیں بہت اچھا اچھا ابھی آپ بات کو سمجھنا دو طرح کلام کروں گا اولا یہ سمجھیے کہ وہ ہمیں یہ تانا دینا چاہتے ہیں کہ تم بد مذہب لوگوں کے ساتھ مشابہت کرتے مرتبوں کے ساتھ مشابہت کرتے موافقت کرتے ان کی موافقت اور مشابہت حرام احتراض کا, کا تانا دیتے ہیں سب یہ اچھی بات ہے کہ اتنے مستی ان نئے لوگوں کی مشابہت اور تمام جتنے بزرگان دین ہیں وہ سارے میلاد کے جو ہے نا وہ جائز سمجھتے چلے, چلے آئے سارے ثواب واپر کام سمجھتے چلے آئے ہیں مباحث بھی اونچا درجہ یعنی گ ہونے کا اس کو دیا ہوا ہے وہاں. سمجھ نہیں آ رہی آجا. آجا. کہ کیسے ممکن ہے یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مستدین جم لوگ جو ہیں ان کی موافقت و مشابہت پر جو ہر ہر پد مذہب ہمارے تو ہمارے تو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بد مذہب اہل پیدا مبتاز عین بولو بولو کیا کہا میں نے مبتاد عین آحل البا آحلوا بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتے ہیں یہ سارے نام انہیں کیا ہیں مبتاد بھی ان کو کہتے ہیں مبتاز عین گمراہل وہ بولوئی جو عقیدہ اخلاف کی اتباع نہیں کرتے منمانی کا عقیدہ بناتے ہیں ایسے ایسے بات لوگوں کو مفتاد ان, ان کی مشابت جو ہے وہ تو ہمارے اسلام کے اندر بھائی مقرر ہے پکی ہے اس کی ممانعت اس کی ممانعت پکی ہے ہمارے اصول میں سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ لا ماہو کلرین ان کی ترامت بنو ان کی مشابقات تشویش کے لیے آتا ہے اس کا مطلب ہے مشابت بھی نہ کرو لا کلرین کہتا ہے نا قرآن پاک میں کتنا تم تشردہ میں خاؤ میں خو من حدیث اس بات پہ صحیح آ گئی کہ جو مشابت کسی قوم سے کرے وہ ان میں سے تشبو کرے جو قوم میں سے کسی کسی قوم میں سے ان میں سے بچ جائیے اللہ شامی رحمہ اللہ ہمارے فتاوا شامی والے حنفی چھویں جلد مسائل و ستا مسائل و سکتا کے باب کے اندر فرماتے ہیں یہ علیہ السلام کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام حسان علیہ السلام اس کے بعد اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہنا چاہیے کہ مشابت ہے اس کے اندر فرماتے ہیں آپ اکولو عندنا تشبو مکرۃ فرمایا ہمارے نزدیک بھی اہل بیدا باد مذہب لوگ جو ہے ان سب کی جو مشابہت تشبو ہے فرمایا مکمل ہمارے نزدیک پکا قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ مکرو ہے ہمارے نزدیک لا کے لا مطلب وہ یہ مشابت پر مارے رہے سارے یہ کہتے اتنا ممکن ہے کہ اتنا بڑا سوال ہے آپ اور یہ سوال ہے بد کی مشابت پر قائم رہا یہ جب اب جواب کو سنیے گا مشابت باقی ہمارے اندر با... ہمارے نزدیک مکروہ ہے یہ بھی بارہ سنا دیا آپ کو پتا بچا بھی پکا اس اصول ہے ہمارا کہ مشابت والا کام جو وہ ہم نہیں کریں گے کیوں کیا گیا اب بات کو سمجھنا بھائی المسوحت الفتہ جو پینتالیس جلدوں میں چھپا ہوا ہے اس کی بارہویں جلد کے اندر تشبوں کے متعلق لکھا ہوا ہے لکھا ہے تشبو دیکھ رہے ہو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تشبو لغت مصدر ہے تشبہ یا تشبہ ہوگا تشبہ فلانوں پہ فلانو ہے کلفا یا پنچا جو تشبوں کا کیا مانا ہے باب تکلف اس کا خاص ہے یہاں پر یہ م... لکھ رہے ہیں یہ موسوا فقیہ والے والے لکھ رہے ہیں اذا تشبہ فلان فلانے فلان کے ساتھ تشبو کیا یہ کس وقت کہتے ہیں عرب والے تکلفا یقون مطلب جب وہ تکلف کرے یعنی کیا مطلب اس جیسے بننے کی کوشش کرے اس جیسا بننے کی اس جیسا بننے کی کوشش کرے اور پھر آگے مشابہت کا لفظ ہے وہ ہے کہ صفات میں سے عادتوں میں سے ظاہری خصلتوں میں سے کسی ایک عادت اور خصلت کے اندر یا بادری عادت اور خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت اور عادت اور صفت کے اندر شریک ہو جانا یہ مشابہت ہے اس اس کے کے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ الفاظ جو قریب قریب مانا دینے والے ہیں نا وہ اتباع فلاں اس کی اتباع کیا اس میں بھی تشبہ ہو جائے گا فلاں تسی کی اقتداء کی تقلید کی وغیرہ اور موافقت کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ کسی قول فیل کسی اعتقاد کسی بات کے اندر جا کر دو شخصوں کا آپس میں شریک ہو جانا یہ موفت ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے چاہے وہ دوسرے کی وجہ سے کرے جا اس کی وجہ سے نہ کرے ویسے مل جانا اتفاق سے آپس میں وہ اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا ارادے کے ساتھ ہو چاہے بغیر ارادے کے موفت ہو جائے کہتے ہیں نا تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے گا تو آپ محترف جو ہے سبھی صبح میں کہہ سکتا ہے کہ تم تشبہ کرتے ہو تم مشابہت کرتے ہو تم اتباع کرتے ہو اسماعیلیوں کی تم وافقت کرتے ہو تم تقلید کرتے ہو تم اقتدا کرتے ہو یہ سمجھ سمجھا گیا بقولوا بيقولوا جي هتجاب لكم الله سبحان ارجع انا ارجع بعون الله تعالى الى الجواب الى الجواب بالصواب ان شاء الله پہ چھوڑیے گا ارے بھائی جب کسی کسی کام کے متعلق کسی بھی عمر کے متعلق کسی بات کے متعلق جواد میں جم پہ حکم کو پیش کیا جائے گا یعنی کسی کام کو کسی چیز کو جائز ناجائز کہا جائے گا اس کے اندر پہلے دیکھا جائے گا فی ذات ہی وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کس نے سبحان توجہ اصول پہلے کا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تم کسی کام کو جائز میں جائز کہنا چاہتے ہو تو دیکھا جائے گا کہ شریعت متحرہ نے اس پر کیا حکم لگایا جائز ہے جواز کا یا آدم ہے جواز کا یعنی فیز آتے ہی وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے اگر فیز آتے ہی جائز ہے تو اس کو جائز کہیں گے چاہے کسی نے کیا ہو اگر فی داتے ہی ناجائز ہے تو اس کو ناجائز کہیں گے چاہے کسی صحابی نے بھی کیا سبحان اللہ ہوسل کسی صحابی سے زنا ہوا اس کو سنگسار کیا گیا تو کوئی آدمی کہے جی صحابی نے وہ کام کیا لہٰذا ہمارے لیے جائز تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں ارے بے وقوف کام کو دیکھ یہ نہ دیکھ کرنے والا قوم ہے ارے بولو یار حاجی دین کباڑ دیے ارے بھائی پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام تھی جاتی جائز ہے کہ نہ جائز ہے اسی وجہ سے بات مشہور ہے مولا علی کی ان دورا مہاکال بولا تندوریلا منفال بات کو دیکھ بات کہنے والے کو نہ دیکھ سبحان اللہ ارے حضرت سیدنا مہارب نے جبل نبی اللہ تعالیٰ کتاب و ابو داؤد شریف کے اندر کتاب سننا کے اندر ہے وہ فرماتے ہیں کبھی حق کی بات منافق سے بھی نکل جاتی ہے اور کبھی باطل کی بات فرمایا مومن سے بھی نکل جاتی ہے تو باطل کے منہ سے مومن کے منہ سے باطل کی بات نکلے تو ہم دلیل نہیں بنا لیں گے کیونکہ مومن کے منہ سے نکلی تو ٹھیک ہے جس طرح کے انہیں فرد کے منہ سے حق کی بات نکلے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بات ہی غلط ہے نہیں کہیں گے بات صحیح ہے کہنے والا غلط ہے سبحان اللہ تمید کو سمجھو میری کو تمید کو سمجھو جو آپ سارا سمجھ آئے گا دلائل کامبار لگا دوں گا ان سبحان اللہ پڑھو پڑھو اونچی آواز یہ دیکھو دوبارہ, پھر دوبارہ پڑھو اب یہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ منافق پکے جھوٹ رہے ہیں سیدھی بات ہے اب منافق گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جی اللہ. اللہ فرما رہا ہے گواہی ٹھیک ہے مگر یہ جھوٹے ہیں ارے وہی توجہ کر ہمارے اولا نے دیکھا سی جاتے ہی کام کو جی سبھال جی سبھال اللہ. سبھال اللہ. تو جو شریعت کے مطابق تھا انہوں نے کہا کہ یہ کام صحیح ہے کام کرنے والے غلط ہیں subhanalla, ارے وہ بھی بن گیا مرغا اللہ وہ اسماعیلی آ رہا نہیں ہوگا مان کو دیکھا حکمت حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے حکمت کی گمشدہ چیز ہے فہو احق کو دے خی مومن کی گمشدہ چیز ہے جب ملے تو وہی وہ حقدار ہاں. اسی طرح جو جائز اور صحیح کام ہے اگر وہ کسی بئیمان سے ہوتا ہے تو سمجھو یہ مومنوں سے گمشدہ شدہ ادھر چلا گیا سمجھ یہ محفل سے گم ہو کر ادھر چلا گیا تو کرنے والے بےمان تھے کام تو پیز آتے ہی تھا جس قدر صحیح تھا یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری صورت اس کام کی ساری صورت کو انہوں نے صحیح کہہ دیا جس قدر جتنا صحیح تھا وہ آگے بتاؤں جتنا صحیح تھا انہوں نے کہا اتنا صحیح بس سمجھ نہیں آ رہی ہوئے یہ علماء کا حق بنتا ہے کہ جب کوئی بات آئے دیکھو بھائی بات سنو ذرا اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دے کر مسئلہ سنا جنگے خندق کے موقع پر ہوئے تو جنگے خنتک جنگ احساب بھی جس کو کہتے ہیں جب سارے کافر اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پر آپ آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کریں عرض کی گئی یا رسول اللہ ارج کی گئی کیا ارد کی حضرت سلمان فارسی نے وہ فارس کے رہنے والے تھے تو انہوں نے ارد کی یا رسول اللہ ملک فارس کے لوگ جب ایسا کوئی خوف ناک حملہ محسوس کرتے تو شہر کے آس پاس خندق کھودتے یعنی زمین میں جیسے نہر ہوتی ہے نا نہر چاروں طرف سے گول کھود کر اس کے اندر آگ ڈال دیتے تھے تاکہ آگے کوئی گزر نہ سکے وہ خردہ ہوتی تھی یہ رسول اللہ میں نے فارس والوں کو ایسے کرتا دیکھا آپ کو پسند آیا بات اچھی تھی چاہے فارس والوں کی تھی سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی کچھ آباد کرے توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کھودو جلدی کرو کندک کھود دی گئی اور اسی طرح عمل کیا گیا اور کافر جو ہے وہ موکی کاپر واپس چلے گئے آگے نہیں آ سکے یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے پھر غیر مدد کی اور آنکھ ہی طوفان ہائیں آئی اور نے آ کر جناب جی ان کی ہر شہر کو اڑا کر ان کی آنکھوں میں بٹی ڈال کر بیڑا رکھ کر کے پیچھے بگا دیا بولو دوسری مثال سنو مسلم شریف کے حوالے سے بیان کرتا ہوں دوسلم شریف کے اللہ بولتے نہیں ادھر, ادھر وہ مسلم او او او او او او والے شرح سے کتنا جلد, جلد تھی یار اس پر نشان لگا ہوا جلدی کرو کھولو بولو آگے آگے آگے درمیان سے یار سوم سوم کباب ہے آگے آگے آگے آگے آگے ہوئے میاں اگر بھی آخر اوکے کھو رہے ہیں دنانا گے اچھا اچھا اب بات کو سمجھئے گا بھائی ہمارے ان میں کرام فرمان یہ میرے پاس پڑا ہے اس میں ہے آپ بالحرام حرام ہو حرام کے ساتھ کچھ تشب و حرام حرام حرام میں کسی کی مشابہت اور وہ حرام ہے پھر آپ کہیں علامہ شامی رحم اللہ فرما رہے ہیں فتاوا شامی وہی مسائل ہے والے باپ کے اندر ہے فرماتے خیر میں اور نشان نہیں لگا ہوا یاد اور نشان لگی ہوئے جلد نہیں لایا جائے جا. طرین اچھا کام فی رات ہی کام اچھا ہو سے موافقت ہو جائے اتفاق سے موافقت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ارادہ نہیں موافقت کا مگر موافقت بن گئی اگرچہ ان کا ارادہ ہو رہا ہے ان کا ارادہ اور ہے اور پھر یہ ہے کہ بلکہ من جملہ بعض وجہ سے اگر ارادے میں بھی موافقت جہاں بنی ارادہ موافقت کا نہیں لیکن موافقت ارادے میں واقع ہو گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سل کے عمل سے میں بتانا چاہتا ہوں اللہ آپ صلی اللہ مسلم شریف جلد پہلی کتاب فیام کے اندر کون سا ادرت جی کتابیام کے اندر باب بابو یوم آشور عاشورہ کے دن کا روزہ دس محرم کروزہ بول بولو دس محرم کا روزہ اس کا ایک باب ہے کروا اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ جس طرح امام نابابی لکھ رہا ہے امام, یا امام شرح مسلم میں لکھ رہے ہیں المختار و قولس قرال صلی اللہ علیہ وسلم خان لا مدینہ اخبار احاد اخبار نہ آپ صلی اللہ ہوتا توجہ جب مکہ شریف میں تھے تو یہی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے اور قریش مکہ بھی دوڑے جاہلیت میں یہ دس محرم کا روزہ رکھتے تھے قریش مکہ بھی رکھتے تھے اور رسول اکرم بھی رکھتے تھے شکر یہاں پر آپ کا مقصود قریش کی موافقت نہیں آپ پر کہتے ہیں کہ جس طرح مسلم شریف کے اندر ہے کانت اما عائشہ سے ہے کانت قریش تسول جاہلیہ قریش جاہلیت کے دور کے اندر کیا کرتے تھے روزہ اللہ آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے باتیں سمجھ آ رہی اس امام شامی سے ہمیں امام نبوی رحم اللہ شرح چڑھا رہے ہیں فرماتے ہیں اتفاق وقت علماء کے اختلاف ہے کہ اسلام کی ابتدا کے اندر یہ روزے کا عبت روزے کے روزے اب روزے عاشور کا روزہ سنت ہے دس مرحوں کا روزہ سنت ہے سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے مذہب اور بلکہ فقا کے مذہب کے مطابق پہلے یا اس سے پہلے یا بعد ایک روزہ اور ہونا چاہیے گیارہ جی. فرماتے ہیں کہ اپنے سلام کے اندر اس کا حکم کیا تھا امام اعظم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبن. آدم. آن. آن. پہلے جب رمضان آیا امام شافر فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہی رہا ہمیشہ واجب نہیں تھا یعنی پہلے بھی سنت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مشتاب تھا اچھا دوسرا ہے ان کا وہ کہتے ہیں امام آزادہ امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم پر پہلے یہ دس محرم گروہ دا واجب تھا تو آپ صلی اللہ جب یہ رمضان کرو گا فرض ہوگا تو آپ نے فرمایا جس کا چاہے وہ رکھے جس کا چاہے جس کا جی چاہے رکھے جس کا جی چاہے مطلب مست رہ گیا تو امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اب بتاؤ وہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے آپ پر چاہے مست تھا آپ کے لیے یا واجب تھا بات بھی ہے سب کچھ وہی ہے ایسے لیکن کیونکہ کام کی رات ہی ایک اچھا ہے وہ کرتے ہیں تو اپنے کسی ارادے کے ساتھ کرتے ہوں گے اور رسول اکرم کرتے ہیں تو اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے رکھتے تھے سمجھو تو, تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا یا وہی آئی اس واحد کی اتباع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے دس محرم کا روزہ کب جب آپ مکہ شریف جب وہاں سے مکے سے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو دیکھا یہ یہودی وہی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے سمجھو بھائی بولو بولو بولو تو یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داس محرم کے روزہ کو چھوڑ نہ دیا آپ نے یہ پوچھا یہود سے کہ یہ کیوں رکھتے ہو تم کیا جس طرح کے مسلم شریف کے اندر ہے بولتے نہیں صفحہ نمبر تین نمبر 369 سے میں حضرت رسول بنے صلی اللہ فرعون جب تشریف لائے تو آپ روزہ رکھتے تھے وہی محرم محرم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صاحب نے پوچھا لوگوں نے پوچھا ان سے آپ نے پوچھا, رکھتے ہیں تو پوچھا گیا کہ رکھتے ہو روزا محرم کا داس محرم کا تو نے کہا کہ موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر غالب کیا فرعون سے نجات بخشی رسم بہو تو لہو ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو حضرت اس دن کی تعظیم کے لیے کہ جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات بخشی اور فرعون کو غرق کر دیا کلزم دریا کے اندر لوگ کہتے ہیں نیل نیل نہیں ہے کلزم دریا دریائے کلزم کے اندر اس کو فرق کر دیا تو اللہ تعالی نے نجات بخشی اس کی تعظیم کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو اولاب موسا میرکم ہم تمہاری نسبت موسا کے زیادہ حقدار ہیں سبحان اللہ اولاب مانا اقرب بھی ہو سکتا ہے اور اولاب مانا احق بھی ہو سکتا ہے زیادہ حقدار ہے یا زیادہ قریب ہے کیوں زیادہ قریب ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں میں بھی اللہ کے رسول تمہارا <سومن openings> <سومن Says> <تمام> کیا تعلق ہے میں اس کا قدرت خرید سک اور زیادہ حقدار یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ تعالی نے جات بخشی تو ہم زیادہ حقدار تمہارے کیونکہ تم تو منکر ہو ہمیں کے یعنی بہادر کے اندر کیونکہ تم تو وہ ان چھوڑ چکے شریعتوں کو ہم تو ان کی شریعت ہم تو ان کے دین کو حق مانتے ہیں اور تو لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے اس وقت تو ہمارے بھائی ہیں میرے روزہ ذرا اور روایت سناتا ہوں حضرت ابن عباس کی اسی مسلم شریف سے قادم المدینت فجدیا تس خود ہو یہاں یہاں پر خود وضاحت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کالحدہ هذا الحادیم انہوں نے کہا یہ حضیم دن ہے انجلّہ موسا بخو مہو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور اس کی قوم کو بچایا وہ ہر رکھ پھر وقع مہو اور اس کی قوم کو کر دیا حضرت موسا علیہ السلام نے خود یہ روزہ رکھا شکر کے اندر کس نے روزہ رکھا موسیقی موسیقی حضرت موسیقی علیہ السلام نے روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنسکول ہم بھی اس کا روزہ رکھتے فنحانو حق وہ ہم زیادہ حق لگ رہے ہیں کو سے احق واؤلہ احق کا یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہاں پر اولا کا لفظ خود احق کے معنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی روایت سے یہ معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتاؤ توجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگلی رواج سن لیجیے تم بھی رکھو خیبر اگلی روایت میں جاؤ آشورہ یو الم فی الحت وہ کپڑے وغیرہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم انتم تم تم لوگ ادھر رکھو توجہ نہیں کی جاؤ میں آشورہ بکارا میں عالم تو اچھا یہ آگے اور روایت جو یہاں پر ہے نا ہاں جو سنانے والی حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور روایت ہے کہ ساما رسول, ساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ رود رکھا عاشورے کا وہ ہم رب اشتراہ میں ہی اور آپ نے اس کے رود رکھنے کا حکم دیا تو کالو یا رسول اللہ یہ وہ دن ہے یہود تو جس کی تعلیم کرتے اور اگلی روایت کے اندر لائن بکی تو اللہ قابل منت جو ہے آیات جو مسلم شریف سے میں نے آپ کو پیش کی ہیں ان کے اندر ایک بات تو یہ ملوز رکھیں ان کے سننے کے بعد ایک بات یہ ملوث رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے دس محرم کے روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑی اسرائیل کو نجات دی اور پھر ہم کو غرف کیا انعام کیا اس انعام کے شکرانے کے اندر حضرت موسا علیہ السلام نے روزہ رکھا تو ہم اس وجہ سے رکھتے سلسلے میں جو قابل غور بات ہے قابل لحاظ بات ہے وہ یہ ہے کہ امام معذری فرماتے ہیں امام نابی نے لکھا کالل معذری قبل جو خیر و مقبول امام بازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ امام نبوی ان سے نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر پر اعتماد نہیں کیا کہ یہود کی خبر غیر مقبول اور غیر موت ہے یہودیوں کی خبر بہت پر نہیں ہے تو آپ نے ان کی خبر پر اعتماد نہیں کیا بلکہ جس طرح انہوں نے بتایا یا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحج کر دی کہ واقعی مسئلہ ایسا ہے یہ روزہ جو رکھ رہے ہیں موس علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور موس علیہ السلام شکرانے میں آپ نے روزہ رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیج دی ہوگی تو آپ نے وہج پر اعتماد کیا نہ, نہ کیے یہودیوں کی بات پر اور یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تباکرن یہ بات ثابت ہو چکی تھی اور اتفاق سے جو اترے بھی وہی خبر دے دی تو تباکر کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی آباد کے ساتھ لہانا یہ بات یہ نہ میں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد یہودیوں کی بات پر اعتماد کیا تھا یہودیوں کی خبر بالکل بالکل جھوٹھی کہ میں نا جھوٹھی ایک بات تو یہ آپ ملوث رکھیں ان روایات کو سننے کے بعد جو آپ کو پیش کرتی ہیں پہلے میں دوسری بات یہ ملحو خاطر رکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے یہی دس محرم کو کروزہ رکھتے تھے جیسا کہ آپ کو یہ سنا دیجیے اور قریش مکہ دورے جاہلیت میں رکھتے تھے دور جاہلیت میں وہ جس وجہ سے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ محرم کا رکھا تھا دس محرم کا تو یا تو محل کی اتباع کی تھی آپ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی کہ مورسا علیہ السلام والتسلیم یہ روزہ رکھتے تھے اور قرآن مجید میں ہے فب ہدا ہوں مختار کی ہدایت اور راستے کی ابتدا کرے محبوب ان کی ہدایت کی اتباع کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورسا علیہ السلام کی ابتداء میں وہاں پر رکھا ہو یا واحد کے ساتھ یا ابتدا بوسا سمجھ نہیں آ سکتا تو میں سے سوال ہو سکتا جاہلیت اب دیکھوں گرا کہ وہی روزہ نور جاہلیت والے رکھ رہے ہیں وہی روزہ ادھر مدینہ شریف میں کون رکھ رہے ہیں جہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مواقع ہو رہی ہے لیکن یہ موافقت کیونکہ ارادے میں نہیں تھی اور کام اچھا تھا کام ہی ذات ہی اچھا تھا اور موافقت کاثروں کی مقصود نہیں تھی بلکہ ایک اچھے کام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا مقصود تھا تو اس کی وجہ سے اس موافقت کی وجہ سے جو بغیر ارادے اور کشت کے آپ سے واقع ہو گئی جس کو توافق کہتے ہیں توافق بغیر ارادے کے ہوتا ہے اور توافو تو ارادے کے ساتھ ہوتا ہے ہاں جی تو اس موافقت اور توافق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں چھوڑ دیا سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارے علماء نے بھی موافقت اور توافق کی وجہ سے انہوں نے پھر رات کام اچھا تھا شریعت میں جائز تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا اور اگر اسماعیلیوں کے ساتھ موافقت بغیر راتے کہ ہو بھی گئی تو انہوں نے چھوپرواہی نہیں کی اس کی؟ تو یہ ایسے ہیں جیسے آپھی بھی نماز پڑھتے ہیں اور شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں اب, اب ابھی اگر موافقت پر مارتا ہم کہہ سکتے ہیں رہے وہ کام تو وہ روزہ رکھتے تم روزہ رکھتے ہو،, آب ہو وہ داری رکھتے ہو تم داری رکھتے ہو آب حیا کرو وہ حج کرتے ہو تم حج کرتے ہو بھو وہ بھی ہو تم افکت کرتے ہو شیعوں کی وہ کہیں گے یار بھائی وہ افکت ہو گئی ہے وہ ہم کرتے تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی تو جو جواب ان کا ہے وہ یہ ہمارا وہ جنادہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے شیے بھائی اور وہ ابھی ان کو چاہیے اب یہ آگ میں رکھ کر اپنی میتوں کو جلاتے ہندوؤں کی طرح لیکن پھر وہ ادھر موقع ہو جائے گا پھر روڑا پڑ جائے گا یہ ایسے کرے نہ جنازہ پڑے نہ ادھر جڑائے نہ کچھ کرے یہ ایک ایسا نیا کام کرسی کہ جی مردے کو کیوں ارے بھائی وہ جو شیعہ ہیں اور یہود رسارا ہیں وہ مردوں کو دفناتے ہیں کہ نہیں بھئی اپنوں کو بولو جب وہ دفناتے ہیں تو پھر نہیں دفنا ہے اس وجہ سے کہ کسی موافقت ہو گئی ارے موافقت ہو بیڑا گھر کسی موافقت ہو گئی نا تباہوں تو رہی واقعی ایک ہوتا ہے موافقت ہوتے موافعات مواقع ہوتا ارادے کے ساتھ تواخو ہوتا ہے ارادے کے ساتھ تواقوں کو سب اس کو کہتا ہے تواخوں کے ملل یا تواخوں کی ملت ہے اگر دو ملت ہے دو مذہب اب وہ بغیر لاتے کہ اگر وہ مثلاً جی ایک بات جو ہے نا کافروں نے کر دی وہ اتفاق سے ہمارے مذہب کے اندر بھی وہ ہے تو یہ کون سی بات مرمت کی ہے ارے بھائی مرمت تو اس وقت ہے جب ارادہ ہو اگلے کی موافقت کا ہے باطل اور شیطانوں کی موافقت کا ارادہ ہو یا کام پورا ہو اس وقت جا کر یہ موافقت افقت ہوتی ہے اور اسے کو تشپ ہو گئے اس کو تقلید کہلو لو کہلو اس کو اتفاع جی. بد مضبوط کی جناب ہاں جی اتباع کہلو کہ ابتدا وغیرہ یہ اس وقت جا کر بنتا ہے جب ارادہ ہو سمجھ رہی بات کیا رہی آ پر ارادہ ہمارے پاس کا نہیں تھا اسی وجہ سے ہاں جی اور دوسری بات دیکھو یہاں پر اس سلسلے کے اندر جو روایات یہ جی. مسلم شریف سے آپ کو سنائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا آپ نے فرمایا نہ ہنو اولا بے سا میرک بفی روایت نہ ہنو حق اولاب موسا بالکل موسا علیہ السلام رکھتے تھے کہ ادھر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رکھتے انہوں نے بتایا مجھے. ٹھیک ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا ہم نہیں کرتے تم نے کہہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری نسبت زیادہ حق دار ہیں موسا علیہ السلام کی تعظیم کے سبحان یا موسا علیہ السلام کے ساتھ موافقت سمجھ سمجھو بھائی کہ تم کون ہوتے ہو تم تو بے ایمان لوگ ہو ہم ایماندار ہیں تو اللہ کے موسا علیہ السلام رسول ہیں ان کی تعظیم اور شکرانہ ان کی تعظیم ہے اور ان کی خوشی کے اندر کہ ان کو اللہ تعالی نجات بخش ان کی خوشی کے اندر ہم شکریہ ادا کریں یہ ہمارا زیادہ حق بنتا ہے تمہاری نسبت اب بات کو سمجھنا بھائی جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق دار ہیں ارے وہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ, یہ اسم، اسماعیلی ٹولہ لہنتی جو ہے یہ خوشی کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نحنو احقو منہم نہن و حق کو من ہو ہم محمد پاک کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ماننے والے تو ہم ہیں وہ کون ہے لاسان تقوی نار رسال نار تاکی ناریا حضمت مصطفیٰ میں نے کیا کہا ہے ارے وہاں بھی ہو سونے اکرم سل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہیں ہم زیادہ حقدار کہ سچوں کے حقدار سچے ہیں تم جھوٹے ہو جھوٹے سچوں کے حقدار تم کیوں کرو سکتے ہو لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ اسماعیلی آذا خانی انہوں نے یہ کام کیا ہمارے علماء نے دیکھا ارے سچوں کے حقدار سچے ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں ہمارے رسول کا ملاد بنانے والے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے جب آپ کو دل نہیں مانا تو پیسے واپس سبحان اللہ پہلے ڈال <سلاحظ> ڈال کر رخیب کرتی سمجھ <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم من من ہو ان اسماعیلیوں کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں محمد باپ صلی اللہ وہ بولو آگے چل तो تو بات میں وہی میں ٹہری اچھا یہاں پر اسی سلسلے کے اندر یہ بھی سن لو روایت سنا چکا ہوں وضاحت کر دیتا ہوں آپ <تصفح> سند اللہ سلم جب مدینہ شریف میں آئے تو آنے کے بعد ہی پوچھا کے روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ رکھتے رہے آخری سال شریف کسی صحابی کے دل میں خیال آیا جو مجھے جس طرح کے مجھے سمجھ آیا میں اس طرح ہوتا ہوں کسی صحابی کے دل میں خیال آیا کہ حضور انو یا رسول اللہ بلکہ کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا يا رسول یار سارے اس کی تعلیم کرتے ہیں میرے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العام اللہ تعالی فرمایا کوئی بات نہیں آئندہ سالم یعنی نویں دن کا نویں دن کا روزہ بھی ہم ساتھ رکھ لیں گے یعنی کیا مطلب دس کا رکھتے ہیں تو نویں کا رکھ لیں گے ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا میرے قنا نامدار صلی اللہ تعالی و سلم کے صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں مشابہت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پرواہ نہ کی کیونکہ اچھا کام تھا فیض اس میں کوئی برائی نہیں تھی موافقت ہو رہی تھی تو کوئی بات نہیں نہ ارادہ تھا نہ کام برا تھا تو تشکوں والی تو کوئی بات نہیں پائی جا رہی تھی آپ نے پرواہ نہ کی لیکن باپ صحابہ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو گیا میرے آپ کا کر دیا توجو میرے آکا نامدار نے مشابہت والے وہ کو اس طرح اڑا دیا آپ نے فرمایا آئندہ سال ہم نویں کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیں گے کیا مطلب تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے تو مشابہت والا یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا میرے آقا آکا انعامدار اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ارے بھائی ادھر اگر وہابی کے دل میں خیال اٹھتا ہے یا کسی کے دل میں خیال اٹھتا ہے کہ اسماعیلوں کے ساتھ مشابہت ہے تو ہماری اولم کرام کے کرام نے یہ خیال بھی اڑا دیا یہ مشابہت والا جو وہم تھا وہ بھی اڑا دیا انہوں نے کہا ایسا کرو پورا سال ہی ملاد کرتے رہو اللہ بھاگ والا پیڑا گھر ہو گیا ارے بھائی ایک دن آگے پیچھے ہماری فکا کی کتابوں میں لکھا ہے دس محرم کے روزے کے ساتھ نویں کا رکھ لو یا گیارہویں کا تو مشاورت ہو گئی ہاں جی اسی طرح ہم ہمارے علماء کہتا ہوں ہمارے علماء نے یہی کہا ارے بھائی کہ دس اگر آپ بارہ ربیع القول شریف کے ساتھ دوسرے مہینوں کے اندر بھی ملاد کر لو گے تو پھر وہ مشابت بھی تشبو تو تھا نہیں اب مشابہت رہ گئی تھی کیونکہ تشبو جو ہے وہ بل ارادہ ہوتا ہے تو بال ارادہ تو نہیں تھا اب مشابہت والی بات رہ گئی اس کو اڑا دیا دوسرے مہینوں میں ملا کو جائز کر کے بلکہ جائز کے دوسرے مہینوں میں ملاد منا کر انہوں نے وہ مشابہت والا مسئلہ بھی اڑا دیا بات کو سمجھو کہ نہیں سمجھے اب آپ ابھی اس کا جواب دے تمہیں معلوم ہو نا میں نے ایسے نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے ظام باطل کے مطابق تو یہ سوچا کہ لا حل سوال ہے اب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جواب ہی لاجواب ہے یہ جواب یہ جواب ہی لاجواب ہے اس جواب کا جواب دیں گے تو جو ہے نا امام نبابی رحم اللہ فرماتے ہیں اگلی بات ملوز رکھنا یہ روزہ جو آپ رکھتے تھے میں نے پہلے عرض بھی کر دیا وحی یا تواتر یا اشتہار کے ساتھ بہت دوسروں کافروں کی خبروں پر نہیں رکھتے تھے دیر میں رکھ رہا کیونکہ کافر کی خبر کوئی بہت پر نہیں دیانات دیہات کے اندر کے بعد اور دلیل لاؤں مطلب وہ دلیل بھی کمال کیا ہے وہ مثال بھی کمال کیا دیکھیں میں <متحد> کہتا ہوں اس وقت <متحد> اس دلیل کے حوالے سے جو آپ پیش کر رہے ہیں, <متحد> کہ شریعت متارا کے اندر ہماری شریعت متارا کے اندر کئی کام دورے جاہلیت کے دور جاہلیت کے اور جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے عمل کے جب وہ فیس آتے ہی صحیح تھے نا تو شریعت متحرہ کے اندر وہ حکم بن کر رکھ دیے گئے حکم بنا کر رکھ دیے گئے سمجھو نکل اسی طرح اٹھا کر ان کو ہماری شریعت میں داخل کر لیا گیا اس پر ایک نیا قصہ سبحان اللہ مدار شریف شیخ محقق فی شیخ محدث کے حوالے سے مدارج النبو جلدم صفحہ نمبر دس سے پیش کرتا ہوں توجہ سم کا آپ نے سنا ہوگا دم زم کا کنواں یہ پہلے گم ہو گیا تھا اس کو بھر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف سے پہلے پھر دوبارہ جب یہ ظاہر ہوا اس کے ظاہر ہونے کی ذرا وجہ اس کے ظاہر ہونے کا ذرا قصہ معلوم ہو سنیں کیا ہے شاید ہے وہ آپ کا اللہ لکھ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اما جی کی اہمی مبارک سے اپنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور والدہ محترمہ کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی کا کے لیے بندوبست کرنے کے لیے حضرت جبریل امین نے آکر کر لگائی تھی جس کی وجہ سے یہ زمزم کا کنواں چشمہ بن گیا تھا پہلے چشمہ تھا کنواں اب بنا ہے یعنی ہمارے سید وسلم کے دور جی تھوڑا نہ بلکہ یہ اما کے دور میں پاک لائی تھی نا تو وہ پانی بھر کر رکھنے لگی حکم یہ تھا کہ بھرنا نہیں ہے بھرنا نہیں ہے یہ چشمہ ہی رہے گا تو وہ بھر کر رکھنے لگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ برتی تو کیا پتل یہ چشمہ ہی رہتا ہے سبحان اللہ اب توجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور جرم قبیلہ جرم یہ باہر سوائے باہر آئے تھے حضرت اسماعیل اسلام کی آپ نے جرم قبیلے میں شادی کی تھی تو آپ کیا سسرال بن گئے وہ یہ آپس میں رہے رہتے تھے توجہ دا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد شریف کافی ہو گئے مکہ کے آس پاس پھیل گئے کچھ مکہ میں رہے کچھ باہر چلے گئے اور مکہ شریف کی حکومت قبیلہ جرہم کے پاس نہیں بولے بول بولو <تصفح> جم قبیلے کے بات بھائی وہ چھڑ تھا ایسا گزرا قوم میں جو ہے نا کم تھا بن حارس، وہ ظالم آدمی تھا جو لوگ حاجی ہی دور سے جاتے تھے ظلم کرتا تھا مال چھین لیتا تھا جانور جو قربانی کے وہاں پر لے جاتے تھے وہ کو چھین کر خود کہا جاتا تھا عرب کے قبیلے توجہ تاندہ جرم کا مقابلہ کرنے کی طاقت تا... ہاں جرم جن... کے خلاف امر میں ہارس جو تھا اس کے خلاف عرب کے لوگ کھڑے ہو جل کی ایک کیا کرتا ہے جب اس کے خلاف کھڑے ہو لڑنے کے لیے آ تو جرم کبھی تک وہ مقابلے کی تاب نہیں تھی لڑنے کی طاقت نہیں تھی یہ من کی طرف چل اور یہ عمر بن ہارس جو تھا نا تو... اس نے ایسا کیا یہ جو حاضر آسمد رہی ہے حاجر اسمد اس کو یہ خانہ کعبہ کا جو رکن ہے نا اس رکن ستون کے ساتھ یعنی وہ تھا اس نے اٹھایا اور ایک سونے کا ہرن سونے کا بنا ہوا شکل سونے جب شکل ہرن کی شکل وہ اس نے بھیجا اس کو کہتے تھے غزال اور کانبا کیا کہ کچھ ہتھیار بھی پڑے تھے خانہ کعبہ کے اندر اس نے وہ سونے کا جس کو کعبہ کہتے جی, کابے کا وہ اور ہتھیار جو تھے کعبہ کے اندر اس نے اٹھا کر پھینکوا دیے زمزم کے کنویں میں اوپر سے مٹی بھر دی برابر کر دیا شان بھی ختم ہو گئے اس کے ظلم اور نفست کی وجہ سے آدھا سا بیماری یہ لاکڑا کاکڑا جس طرح ہوتا ہے مجھے یوں لگتا ہے یعنی جس طرح دال مشہور ہوتی ہے نا اس طرح کے دانے نکل یہ آفت آوسط کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو گیا وہاں سے کئی نکل گئے سمجھ نہیں آ رہی اب جرم والے نکل ہو گئے تو یہ پھر مکہ کی حکومت آ گئی حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی اولاد حضرت اسماعیل اسلام کے اولاد میں اسلام تو انہوں نے زم زم کا کنواں پھر واپس تلاش کرنا چاہ کیا کرنا چاہ <سلام> باری آ گئی حل مکہ کی سرداری کی حضرت عبد المطلب کے پاس جو حضور کے دادا جان <سلام> اب یہ جب ان کی باری آئی نا اللہ تعالیٰ کا ادھر ارادہ پاک کا تعلق ہوا ہے اس ساتھ کے ساتھ کہ اس کو ظاہر کیا جائے زمزم کو. زمزم کو ظاہر کیا جائے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ زمزم را پیدا باعیت کر سبحان اللہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے زمزم کو ظاہر کرنا چاہیے اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زمزم شریف کہاں ہے کنواں توجہ ہے نا حضرت عبدل منتلف سرکار نے اشارات اور علامات کے ساتھ اس کو پہچانا ہوں کھودنے کا ارادہ جب کیا توجہ کیوں قریش آ کر روکا انہوں نے اور قریش آ کر روکا منع کیا یہ جو جہاں وہ زم زم شریف کی جگہ ہے یہاں دو بدھ تھے ایک کا نام اساف اور ایک کا نام نائلہ تھا ایک کا نام اصاب الف صاف اساف یہ مرد کی شکل میں بت تھا اور نائلہ عورت کی شکل میں بدھ تھا یہ سب کی جگہ پر ہی نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے گاڑے ہوئے تھے بنائے رکھے ہوئے تھے اب پورے کیونکہ پجاری تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان بتوں کی جگہ پر کنواں کھودا جائے اور ان کو ہٹایا جائے سمجھ ہے نا حضرت عبد ال سید عبد المطلم سرکار میں ایک اپنا بیٹا جن کا نام حارث تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان چچا تھے حارث ان کو ساتھ ملا اور حضرت عبد اللہ بہت بڑے جوان تھے وہ آئے اور خرائش کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو کر انہوں نے کھودنا شروع کر دی جب کچھ زمین کھود چکے نیچے سے نشان ظاہر ہوئے پتھروں کے اور وہ اسلا جو رکھا ہوا تھا اور جو حرم تھا وہ ظاہر ہو گیا جو جب وہ ظاہر ہو گیا تو نیچے سے کنواں نکلا پانی آ گیا جب پانی نکلا تو حضرت عبد المطلف کی شان چھاٹان بان عزت اور بڑھ گئی کبھی مکہ معلوم کے اندر کے لیے یار کیسا جی بندہ اس میں دیکھو عبد المتلف نے گمشدہ کنواں زمزم شریف کا اتنا بڑا کنواں تھا ہمارے پاس وہ اس نے دوبارہ تلاش کر لیا ہے سبحان اللہ سمجھے آ رہی ہے اب اس خوشی کے اندر حضرت عبد المطلف نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالی دس بیٹے اگر دے گا نا مجھے اور دس کے دس جوان ہو جائیں گے پورے تو ایک بیٹا دعا کروا وہ جو ہے مدد کی نظر قرض عبارت پڑھ رہا ہوں بھائی عبارت شیخ محقق کی مدارٹ سے نظر قرض کے چوہ قربانی ایک کو قربانی جگتا پد بلوب رسید جب اللہ تعالی نے دس بیٹے لیے دس کے دس جوان ہو گئے شب نل دیکھا بے رفت بضرت سید مطلب رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھتے ہیں خوابے کے ساتھ سو کے سوئے ہوئے ہیں اسی حالت میں خواب دیکھتے ہیں گویا گو یدہ میں گو ید کہنے والا کہتے وفاق کو نظر خود یا عبد المتلف پر آئے پرور دیں خانہ اے عبد المطل اس پرور کے گھر کے مالک تھی وہ منت پوری کر جو تم نے منت مانی تھی بیدا اور شد کر سا لرتا ہوں بیدا ہوئے ڈر بڑا مسئلہ تھا ایک ڈمبا پکڑا اپنے اللہ کے راستے میں دبا کر دیا اللہ کے لیے دبا کر دیا سوئے تو پھر خواب دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا جانور دبا کر اس سے بڑی قربانی کر آپ نے پھر گائے کی کر دی پھر آپ دوسرے دن سوئے تو آواز آئی خواب کے اندر اس سے بھی بڑا جانور دبا کر اس سے بڑا سبحان اللہ آپ نے اونٹ کر دیا جانور دا اس سے بھی بڑا کرنے لگے اس سے بڑا کہنے والے نے وہ بیٹا دبا کر جس کی منت مانی توجہ ہے نا گفتہ نے الرا کے نظر کر دہ ہی وہیں سخت جمع کر دلہ بہت ہو گئے اور اپنی اولاد کو جمع کیا گایشہ سورت ساری کی گپت اختیار بس اگر ہمارا دبا کن دیا بیٹے فرما بردار ایسے تھے آج کئے اگر آپ تمام بیٹوں کو بھی دبا کر دیں گے سارے گولی بیٹھا ہوتا وہ کہتا وی ہوئے با بہل گیا ہے ارے دور جاہلیت کے تھے لیکن ان خبیصوں کی طرح جاہل نہیں تھے سمجھ گیا اتنا ادب تو رکھتے تھے یہ فیضانے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے اسماعیل کو آداب کے بچے یہ سکول والے الٹا سکول کے حق میں لکھتے ہیں حالانکہ اقبال ہے اس کے خلاف لکھ رہا ہے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ بدھو تو ہم کہتے ہو کہ شعور شعور وہ کہتے ہیں بتاؤ یہ بتاؤ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی مدرسے سے شعور سیکھا تھا کہ فیضان نظر تھا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ کسی مدرسے کی کرامت تھی یا نظر کا فیض تھا سکھائے کس نے بتاؤ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کون سنسکار سکھانے والا وہ کسی سے سیکھا انہوں نے نہیں کسی مدرسے سے سبق نہیں حاصل کیا تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ نظر کا فیض تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے ان کی نظر کا فیض تھا کہ حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا کہ میرے باپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے تو گردن رکھ کرتا رکھ دی ارے بھائی ادھر بھی وہی فیض نظر سمجھیے بار بارگاہ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت جو ہے جن کی پشت شریف کے اندر تھا جن کے ماتھے شریف میں تھا ارے بھائی جن کے ماتھے شریف حضرت عبداللہ کے ماتھے شریف میں نور رسالت چمکتا تھا اس وجہ سے حضرت سید نے ابدل ربد اللہ تعالیٰ توجہ پھر جب منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ کے اندر تو اس نور کا فیض تو اس گھر میں تھا اسی کی برکت تھی کہ دسوں بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ابو جان اب ایک کیا دو کیا سب پر ہاتھ رکھے سب ان شاء اللہ گرد نے جھکا لیں بولو راضی عبد المطلب گشت حضرت اپنے بیٹوں کی فرما پر حکم فرمایا پورا ڈالا جائے جس کو کڑا کہتے ہیں تاس ایسے کرتے ہیں نا باپ دیکھو کس کے نام کا نکلتا ہے میں اس کو کیا کہتے ہیں کڑا قرآن دازی کرو بھائی جب قرآن ڈالا گیا قرآن دازی کی گئی تو حضرت سیدنا عبداللہ کے نام یہاں پر شیخ لکھتے ہیں وہی احب اولاد تر نزد نور محمد صلی اللہ و بود وے اولازدر نور محمدی اور حضرت سیدنا عبداللہ کے ماتھے شریف سے نبی پاک کا نور چمکتا تھا جس طرح ستارہ چمکتا اللہ تو اس چمکنے کی وجہ سے وہ تمام بیٹوں سے زیادہ معروب تھے زیادہ عزیز تھے آپ کو تو نام بھی عزیز اور پیارے کا جو پیارا سب سے پیارا تھا سب سے زیادہ پیارا تھا اس کا نام نکل آیا صاحب جمال و کمال و شجاع و پہلوان و تیر انداز مبوداً ایک حسین بڑے تھے حضور کے والد گرامی صاحب جمال و کمال تھے دوسرا بہادر تھے تیسرا پہلوان تھے چوتھا تیر انداز پڑے تھے بس گرفت عبد مطلب دست عبداللہ عبد حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضرت عبد کا ہاتھ مبارک پکڑا وا گرفت کار ادرا اور چھری پکڑی و آور دورا نزدے صاف ہونا ادا کے دو سنمبو دن نزد دکھا با قربان کرتا میں شد نزدیش آؤں اشاف اور نائنا کے بعد جہاں پر نبا کرتے تھے وہاں پر لائے چیش بری حال واقف شدن مانے جب قریشیوں کو پتا چلا یہ بیٹے کو نبا کرنے لگا ہے تو کبھی شریعت نہیں اتری تھی نا بات یہ آئے اس وجہ سے شریعت نہیں اتری تھی تو آئے انہوں نے مانے آئے جب پورے شاہ کو پتہ لگا انہوں نے آ کر روکا نہ گداشت عبد المتلف مطلب را گئی کار وہ کنہوں نے نہ چھوڑا عبد المطلف کو یہ کام کرنے کے لیے کیا کرتے خصوصا جتنے وہ حضرت عبداللہ اللہ کا وہ مام جو ننیال تھے ننیال ننیال جن کو کہتے ہیں وہ نانکٹ اب جو خاندان تھا انہوں نے کہا جا حض اب قریشوں نے کہا بھی ایسا کرو کہ ایک کاہنہ عورت ہے جو جن کے پاس پہلے کاہل بھی ہوتے تھے جو آنے والے وقت کی خبریں دیتے تھے اور دیتے اس طرح تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف سے پہلے جنات کا کا آسمان کی طرف چڑھنا ممنوع نہیں تھا روکا نہیں گیا تھا یہ چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور نیچے آ کر وہ اپنے جو کاہن بیٹھتے تھے نجومی تو ان کو بتاتے تھے ان کو تو وہ لوگوں کو پھر جب آتے ہو کہاں تمہارا مر جائے گا تمہارا یہ جی ہو جائے گا تمہارا وہ ہو جائے گا وہ فرشتے فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر بتاتے تھے ہاں جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہے جی تو اس وقت آپ کی پیدائش شریف کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا اور قرآن پاک میں آ گیا کہ ہم نے یہ آسمان جو ہے نا رجو مل شیات سے قرآن پاک میں تو یہ شیطانوں کی مار جو اللہ تعالی نے ان کو بنا دیا اب وہ آسمان محفوظ ہو گیا اب اوپر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے شیاتی جو ہے نا یہ بندش نہیں ہوئی تھی رکاوٹ نہیں ہوئی تھی جناب جی تو کسی نے مشورہ دیا کہ وہاں پر کے وہ بتاتی ہے میں بتاؤں گی اپنے کریم سے وہ کریم کہتے تھے ہم ساتھ جس کو کہتے ہیں اپنا کریم گوئی گوئی جن جو سام ہوتا تھا وہ بتاتا تھا تو اس نے کہا وہ آئے گا کریم میں بتاؤں گی کل بتاؤں گی کل گئے تو انہوں نے تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے ایسا کرو دس اونٹ رکھ لو ایک طرف اس کو رکھ لو عبد اللہ سید عبد سرکار کے بارے میں کہنے لگے ایک طرف اس کو رکھ لو ایک طرف دس اونٹ پھر برا ڈالو پورا دادی کرو اسی طرح یہ کرتے چلے جائے جب برا نکلے اونٹوں کے نام نکلے توڑ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہاری قربانی اور منت پوری ہو جائے گی میرا کریب یہ کہنا ہے فرشتوں کی بات یہ مطلب ہے اب یہ ہوا اسی طرح کیا حضرت عبد المطلب نے دس اوٹ رکھے کو ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام बढ़ा दिये, फिर दस और बढ़ा दिए फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम दस और बढ़ा दिए फिर हजरत अब्दुल्ला के नाम जब सौ तक पहुंचे ना तो ऊंटों की बारी आ गई कुरा निकला आया, ऊंटों के नाम कुर निकलाया आया, के ऊंटों के नाम जिब्बा कर दिए गए सौ ऊंट जिब्बा हो गए मन्नत पूरी हो गई हजरत सैयदना अब्दुल्ला बच गए समझ नहीं आ रही اب حضرت سیدنا عبداللہ سرکار ذبا ہونے سے تو بچ گئے مگر ذبا ہونے کا نام تو پڑ گیا کیونکہ حقیقت اب ذبا نہ ہوئے تو ویسے تو رب کے نام پر زبا ہو چکے تھے حکمن تو ہو چکے تو حکمن زبی بن گئے زبی کیا بن گئے زبیف اس کو کہتے ہیں جو ذبح کیا آپی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح توجہ ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کو ذبح کرنے کے لیے تو باپ نے پیش کر دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا تو دمبہ جنت سے پیش کر دیا گیا تھا الحضی فرماتا ہے اس کی جگہ پر ہم نے ذبح عظیم پیش کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی اللہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں حالانکہ آپ زبا تو نہیں ہوئے ایسی تو آپ کی جگہ پر دبا ہوا تھا آپ کو نبی اللہ کیوں کہتے ہیں نبی اللہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے باپ نے تو اپنی طرف سے پیش کر دیا تھا وہ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی بچ گئے اسی طرح حضرت عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے کو پیش کر دیا وہ اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ نے بچا لیا سوٹ آپ کا بدلا ادھر ایک تمبا بدلا بن گیا ادھر سون بدلا بن گیا اسی وجہ سے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انب البی ہے فرمایا میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں انب ایک نبی اللہ حضرت شماری دوسرے زبی اللہ حضرت اللہ دنیا شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے مستدر حاکم کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ آپ کون سے حوالے پیش کرو بھائی ابن انبن آپ اللہ علیہ وسلم کو ابن البی تو زبیحوں کا بیٹا جو کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے آپ سمجھ آ گئی یہ تو تھا قصہ اب دلیل کی طرف آتا ہوں کہ اس قصے کے اندر میرے موضوع کی دلیل کون سی ہے بھائی کون بات آشر بڑھائی ہوئی ہے اب میں شیخ شیخ محقق کی عبارت سنا کر اپنا دعوی جو ہے اس پر کو لگاتا ہوں رگڑا ڈال دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھو بھائی زبا کرد صد شوترو خاص و وام شوترو یورا شیر گردانی و دیت مرد باد درمیان عرب سب شتر گشت ہی جب یہ کام ہو گیا عرب والوں کے اندر ایک بندے کا خون بہا دیت جس کو کہتے ہیں دیت خون بہا جب کوئی بندہ قتل ہو جائے غلطی سے خطا سے قتل خطا جس کو کہتے ہیں تو اس کا بدلہ رکھا گیا اس کا بدلہ عرب والوں کے اندر سو اونٹ ہی رکھا گیا تو مرنے قتل ہونے والے شخص کے بدلے میں سو اونٹ رکھنا یہ عرب والوں کے اندر سنت بن گیا طریقہ بن گیا توجہ ذرا اور اس طریقے کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا وہ عمل بنا ہے پھر کیا ہوا ازاں کے بادبود بچوں دور اسلام شد جب اسلام کا دور آیا شارع نیز آرا مقرر دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس سو موٹوں کی دیت کو اسلام کے اندر بھی برقرار رکھ دیا ارے بولے مروسی سو اونٹ والی بیت کو برقرار رکھا ارے بھائی کام تو تھا طریقہ تھا دورے جاہریت کا لیکن کیونکہ کام بھی زیادہ ہی اچھا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلام کو شریعت میں برقع ہوئے شریعت کے اندر اسی طریقے کو برقرار رکھ دیا اسی کو برقرار رکھ دیا, برقرار رک دیا ونی مقرر داشت اسی کو برقرار رکھا اب میں پوچھتا ہوں ابھی سے دور جاہلیت کا کام تھا رسول اکرم نے جب برقرار رکھا تو تو, تو بول پڑے گا ای, کوئی دال میں کالا کالا ہے محمد کافروں کی طرف کوئی رحمت رکھ رکھ رکھا ہے ہم کچھ یار یہ پھر کہیں گے نہیں دور جہلیت کا کام تھا رسول اللہ نے برقرار کیوں رکھا اپنی شریعت میں اب تمہاری شریعت کے اندر یہی ہے تمہاری شریعت کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے جس کو خطرے خطا کہتے ہیں اس کے اندر سو اونٹ ہے وہی سو اونٹ کام دور جہلیت کا تھا اسلام کے اندر برقرار رکھا گیا کیوں رکھا گیا اب یہ وا بھی کہے گا نا کہ یار اس جیسی عقل والا بندر جو ہے وہ کہے گا یار اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک با... جاہلیت کی باتیں جو ہے نا جاہلیت کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اسی وجہ سے موافقت کی ان کی لانتی یہ کام اچھا تھا رسول. اللہ رسول اگر برا ہوتا تو پھر یہ اچھا کام تھا تو آپ انسان کی قدر ہو رہی ہے انسان کی قدر ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ جو ہیں ہاں یہ ان کی عظمت پر دلالت ہو رہی ہے اور عظمت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اتنے عظیم انسان تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو بچانے کے لیے سو اونٹ رکھ دیے سو اونٹوں کو پسند کیا دمبا پسند نہیں کیا گائے پسند نہیں کی ایک اونٹ پسند نہیں کیا دس نہیں کی بیس نہیں کی سو کو پسند کیا تو عظمت نے میرے آکائے نام دار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی عظمت جو ہے وہ بھی نمایاں ہوتی ہے اور پھر اس کو سنت اسلام میں بنا دیا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ اے مرنے والے یہ تیری قدر جو اٹھ پڑ رہا ہے تو یہ جی میرے مصطفیٰ کے والد گرامی کی وجہ سے تمہیں یہ شرف ملا یہ عزت تمہیں میرے کا نامدار میرے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اللہ علیہ گرامی وجہ سے تمہیں یہ شرف ملا ارے بھائی تو یہ کہہ نہیں سکتے بھاپھی وہ یار فطرت تھے بات کو سمجھو نا میں کہہ رہا ہوں بھاپھی اسرار جب ہمیں کہتا ہے جب وہ ہمیں کہتا ہے یار تم وہ فاطمی لوگ تھے وہ اسماعیری لوگ تھے جنہوں نے ملاپ شروع کیا تھا تو تم ایسا کرتے ہو تم ان کی موافقت کرتے ہو تو کیا ہم کہیں گے کہ نبی پاک نے جور اللہ تعالیٰ نے موافقت چہل کے لوگوں کے ساتھ کی ہے ہوا جواب ہونا جو تمہارا جواب ہے اب ہمارا جواب وہی ہوگا سم ادھر کا جواب تو ہم ادھر کا دیں گے اور سمجھ نہیں آ رہی یار تم او بولو برو تم اس کا جواب دو اس کام دیں گے اور پھر دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ادھر دو گے وہ ادھر کا ہوگا ماہ ہوا جواب ہوا دور جہلیت کے اندر اور اور, اور دلی پوچھا دور جاہلیت کے اندر غلام لونڈیاں بنانے کی روش تھی غلام لونڈیاں بناتے تھے لوگ جنگوں لڑائیوں کے اندر اسلام نے تھوڑی سی تبدیلی کر لی لیکن اس عمل کو جائز رکھا کس طرح تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ توجہ کہ کسی مسلمان کو ایسے نہیں بنا سکتے کافر کو بنایا جائے گا غلام لونڈی اور وہ بھی جنگ کے دوران اب کیا کہو گے اسلام نے جاہلیت کی موافقت کی جس طرح کہ کہو گے کہ یہاں پر موافقت نہیں کیونکہ یہ کام حکمت کے مین مطابق تھا کہ کافر اور غلام کافروں کو جنگ کے دوران غلام لونڈی بنایا جائے کیوں بنایا جائے تاکہ وہ ایک اتھرا واشی جانور ہے جنگلی جو انسانوں کے ساتھ غیر مانوس ہے جس طرح کہ جنگل میں جاتے ہو اس جنگلی جانور ہرن تمہیں دیکھ کر باغ جاتا ہے ایک وہ جانور ہے جو گھر میں تمہارے ساتھ مانوس ہیں تمہارے زبان کے ساتھ تمہیں چاٹنا شروع کر دیتے ہیں بھینس گائے کی طرح ایک وہ ہیں جو دور بھاگ جاتے ہیں ارے اسلام نے کائل جنگلی واشی جانوروں کو قید کر کے اپنے گھروں میں لاؤ مسلمانوں تمہارا ماحول تمہاری معاشرت تمہارا رہن سہن تمہاری زندگی دیکھیں دیکھنے کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ اسلام کی ادبت کیا ہے ہم کس دولت سے محروم ہیں کس نعمت سے دور بھاگ رہے ہیں یہ دور بھاگنے کی نہیں ہے یہ تو قریب آنے کی, ہے. یہ, کی ہے یہ دور بھاگنے کی نہیں ہے یہ دور بھاگنے کی نہیں ہے بلکہ یہ تو گلے کی مالا بننی چاہیے ہے اس کو توسینے سے لگانا چاہیے یہ تو نری رحمت ہی رحمت ہے تو یہ دیکھیں ان کی وحشت دور ہو اس وجہ سے تھوڑی سی تقدینی کر دی عمل باقی رہنے دیا تاکہ قہمت تک کے لیے کوئی کافر اگر وحشت سے اسلام کا نام لے کر دور بھاگتا ہے جس طرح کی ہماری مثال ہے میں آپ کو آپ کے سامنے اپنی مثال پیش کرتا ہوں ہاں جی ہمارے ہمارے متعلق یہ لانتی لوگ باہر کے جو ہے پتن مخالف کیا لوگوں کے خلاف بنتے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو ہمارے خلاف دن بیان کرتے ہیں نفرت دلاتے ہیں وہ نفرت کھا جاتے ہیں وہ پتہ ہمارے نام سے بھاگتے ہیں جب کوئی ادھر آ جاتا ہے نا آنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ سارے جھوٹ بولتے تھے بےغیر یار کمال ہے اتنا اخلاق اتنا پیار اتنا محبت یار اتنا بہت سچ ہے سارا کچھ حقیقت ہے یار ہے جی یہی حال کا کافروں نے کر رکھا ہوتا ہے جی جو ان لوگوں کا جو دور رہتے ہیں اسلام نے کہا ان کو قریب لاؤ غلام لوڈی بناؤ جب یہ ابو حنیفہ کا خاندان مولا علی جیسے کی سنگت میں رہے گا ان کے بزرگ مولا علی جیسے کی سنگت میں رہیں گے تو بیٹا ابو حنیفہ نکلے ابو حنیفہ جن کو کہتے ہیں کہ امام زمانہ ہے حسن بشری وغیرہ وغیرہ یہ سب غلام لوڑیوں کے اولادے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے لیکن اسلام کی عظمت کو دیکھو وہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں گئے تھے وہ غلام تھے پہلے ایک روایت کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ قید نہیں ہوئے غلام نہیں ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ قید ہوئے اور حضرت کا نام تھا سو تو وہ گئے تھے مولا علی کے مولا علی نے دعا دی دیوجا حسن بسری کے لوڑی کی اولاد ہے تو بھائی مشابہت اس وقت بنتی ہے تشبہ تشبوں مشابت اس وقت مضموم ہوتی ہے جب ارادے کے ساتھ ہو یا کسی برے کام میں بول بولو جیسا کہ امام شامی کے حوالے سے میں نے بیان کیا امام, امام شامی رحما اللہ فرما رہے توجہ امام شامی رحما اللہ فرماتے برفیماس و تشبہ میں در مختار کے حوالے سے موسمات کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے توجہ ہے نہیں خلا صاحبارمبر بارہ موسوا کام برا کام ہو فیض آتے ہی برا کام ایک اور دوسرا فرمایا بالقصد ارادے کے ساتھ اگر فیض ہی کام اچھا ہے لیکن ارادہ مشاوت کا ہو جائے تو پھر بھی آرام ہو جاتا ہے دن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہاں کیونکہ ارادہ آ گیا نا وہ مسلم کون سا ہے کہ اس کے ارادے میں ہو کے کافر کی کافی موافقت کروں میں تو کی عمر ہو اگر برائے غیر ارادے کے ایسا ہو جائے تو پھر کوئی حرض فرض نہیں ہے حضرت تو بچوں ادھر مختار شامی شریف کے حوالے سے اور فتح فتح عالمگیری کے حوالے سے ادھر لکھا ہے حضرت ایمان فرماتے ہیں میں نے امام ابوسفرائے اللہ کو دیکھا کہ وہ تو جوڑے پہنے ہوئے تھے جوتے پہنے ہوئے تھے کیل جس کے اندر لگے ہوئے تھے کی جیسے آج کل کیلوں کے ساتھ بنے ہوتے ہیں کیلگے ہوتے ہیں نا یہ طرح کیلوں سے بنا ہوا یعنی کیا مطلب کیل لگا ہوا جوڑے جوتا پہنے ہوئے تھے تو حدید جناب اس پہ ہر جائے نہیں میں نے عرض کی سفیان اور فور بین یزیر یہ دونوں حضرات امام کارہاز حاض آ کا، انہوں نے اس کو ناپسند کیا کیونکہ اس کے اندر تشبہ و ہے راہب لوگ عیسائیوں کے ہوتے تھے ان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کان رسول آپ اللہ صلی اللہ, اللہ جوتے پہنتے تھے جن پر بال تھے بالوں والا جوتا یہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ گرام تو انہوں نے, جی... اکی... آپ نے حضرت امام نے یہ بتایا کہ بھئی سورت اگر سے پیدا ہو جائے تو فقط اشارت المشابت فیمت جس کے اندر بندوں کی بہتری ہو اگر سورتن شکل کے اندر بظاہر یعنی ظاہری طور پر جس کو کہتے ہیں ظاہری طور پر بغیر خاص طور ارادے کے مشاوت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں امام ابو جو یہ بتانا چاہتا ہوں مراد جو ہے نا وہ جس نویت اور صورت اور شکل کے ساتھ چل رہا ہے سب کی تائید کرتا ہے سب میلادوں کی تائید کرتا ہے یہ نہیں نہیں یہ غلط ہے شرائط ہے وہ شرائط پوری ہوں تو اس ان شرطوں کے بعد ناچیز ملاد کو جائز کرتا ہے ورنہ فی ذاتی نفس سے میلاد جو ہے اس کو میں جائز کہتا ہوں اور جتنے ساتھ حرام زدگیاں اور نجائز کام شامل ہیں ان کو میں نجائز کہتا ہوں اور حرام کہتا ہوں حرام کہتا ہوں اور بلکہ میں کیونکہ یہ جائز کام ہے تو میں یہ فتوا دیتا ہوں جس طرح کہ میں نے بزرگوں سے پڑھا ہے وہ یہ بتوا دیتا ہوں کہ جس ملاد کے اندر نجائز امور شامل ہو چکے ہیں اور ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ان کی چند کی نشاندہی میں اپنے موضوعات کے اندر کر بھی چکا ہوں اور مزید آپ بھی تھوڑی سی کرتا ہوں ہاں جی تھوڑے سے امور کی نشاندہی کرتا ہوں اگر یہ ناجائز امور سمجھو یہ اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ میلاد منانا آزاد نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے وہ سرا سر گڑا سر ہو جائے گا پھر شیب متیحی کی کتاب سے آپ کو سناتا ہوں شیخ مطیعی جو ہے نا بولتے نہیں یار صفا نمبر بہتر پر احسن الکلام کے سفا نمبر بہتر پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں فالشرط فيه كون فعل شيء من الطاعة قدعة حسنة وفعل شيء من المباحة قدعة مباحة أن يقصر على ما هو طاعة وما هو مباحة فقط كما هو صريح قول ابن حجر فمن تحرى في عمل المعاسم وتدمنوا ضدها كانت بدعه حادثه وما لا بلا وهذا هو الذي يقتضيه الدليل اي يضل لان ما ليس فرض من الطاعات اذا ترتب على فعله محرم ومكروه تحريما وجب تركه تقديما لدرء التقديما لدرء المقاصد على جلب المصاب سبحان الله سبحان الله ساقطيعي فرمات جو کام بداحت سمجھوئی طاقت میں سے جو کام کمیاں اس کے بداحت حسنہ اور جو مباحت میں سے اس کے بداحت مباہا ہونے کے لیے شخص یہ ہے کہ جو طاعت اور مباح اسی تک رہا جائے اور اگر کوئی آدمی ناجائز کام شامل کر لے تو پھر وہ بداحت حسنہ نہیں رہے گا پھر وہ نجائز ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ وہ لینا مال ہے فرق جو کام فرد نہ ہو یعنی مباح اور جائز اور استحفاب کے درجے کے اندر ہو لیکن ہم میں جب اس کے ساتھ کوئی حرام اور مخلوق تحریمہ اس پر مرتب ہو رہا ہو تو فرماتے ہیں پھر اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ختم ہوتا ہے جی بات کو سمجھنا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اہم ہے نیکی کرنے کی رشوت جب نیکی جو ہے وہ گناہ لا رہی ہے تو پھر نیکی کو چھوڑ دو سمجھ نہیں آ رہی لیکن بھائی سے کہ وہ فرد واجب نہ ہو سمجھ نہیں کی نیکی کیا ہے فرد واجب نہ ہو اور موقع سنت بھی اسی عمر میں آ جائے گی موقع سنت بیس بھی کسی بول کے سنا بھائی ہمارے لکھا کر اور شنن. دو کے درمیان ہو رہا ہے اور سوننا دونوں وہ رنگ مل جائے اور نہ چل رہا تو مل رہا ہے تو جو ناجائز ہم یہ سانس ملاتے ہیں اگر یہ ہوں ہم ان کے ملاد کو ناجائز کرتے ہیں اگر تین افسری ملاز کو جائز نہیں کریں گے ناجائز نہیں کریں گے اگر تین افسری جہاں جہاں جو جو بحرام زندگیاں کرتے ہیں حاجی کھیرپور کے ملاز کو ہم نجائز کہیں گے ان کے اگر وہ نہیں چھوڑتے تو ہم کہیں گے کہ ہم سب ناجائز کرنگ پڑ دیں گے عالی حضرت امام علیہ سنت کے والد گرامی کی بات کرتا ہوں کرو یہ شاہ بولو کتاب آپ کی حضرت ملاد اور قیام میرے خیال میں ملاد اور قیام سبا نمبر ملان میں فور شاہ اصول الرشاد کتاب کا نام ان کی دوسری کتاب ہے مام علیہ صحت کے والد گرامی کی اصول الرشاد اس کا صفحہ نمبر ہے ننانوے بولو مرو اور کتنا نمبر ہے ادھر دیکھ صفحہ نمبر 99 اصول الرشاد لقمع مبان الفساد امام نقی علی خان رہا ادھر لکھا ہوا ہے ادھر دیکھو حدیث سے ایک ہوئی اور بہت مزہ اور فاتحا یہ لکھا اور فاتحہ اور فاتحہ اور سومت سومت سومت تیسرا خل خل جس جاتے ہیں اور مولد وغیرہ ملا امور متنازعہ سی وہ امور جن کے اندر جھگڑ رہے ہیں بالی اور سونی کہ ان سے شرعیہ سے خالی ہوں یہ لکھا ہوا ہے حسین میں ان کراتے شرعیہ یعنی کیا مطلب شریعت کے اندر جو کام نجائز ہیں جب یہ فاتحہ کھول ساتھے یہ ملاد وغیرہ یہ تمام رس یہ طریقے جو یہ چیزیں خالی ہوں کن سے برائیوں سے وہ بولو مرو ایسے طریقے سے ثابت ہوئے کہ مخالفین کو ان میں کلام کی اصل گنجائش نہ رہی آپ نے دلائل پیش کیے پر ہیں یہ دلائل تم سامنے رکھو تو جو ایسے فاتحہ میلاد وغیرہ ہاں جی جو برائیوں سے خالی ہو تو ان کا جواز ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا جواب کبھی ثابت نہیں ہو سکتا جو برائیوں ساتھ شامل جن کے اندر ہو وہ بولو گے جن فاتحہ کل ساتویں چلیسویں وغیرہ اور ملاز کے اندر برائیاں شامل ہو جائیں تو ان کے جواب کے نہ وہ قائل ہیں نہ ہم کائل ہیں بولو بولو ان کے جواب کے وہ نہ امام اہل سنت کے بارے میں ہیں نہ ہم کائل بلکہ کے جو حوالے اور سنیے اور سنیے ذرا یہ جی جناب جی زبردست حوالہ جو ہے ہاں جی سبل سبل الہداور رشاد کی سیرت کے خیر الحباب سے بول بولو کیسے امام ابن ابروتباق کے حوالے سے صفحہ نمبر 363 جلد اول پر آپ لکھ رہے ہیں قال الشيخ الامام العلامه نسير الدين المبارك الشهير بمن الطباخ في فتوى في فتوى بخط اذا انفق المنفق تلك الليله وجمع جمعا اطعمهم ما يجوز طعاموا وسقهم ما يجوز سماعوا ودفعوا دفع شوق إلى الآخرة ملبوسا كل ذلك سرورا بمولده صلى الله عليه وسلم فجميع ذلك جائز ويثاب فاعله إذ أحسن القصد ولا يختص ذلك بالفقراء دون الأغنياء إلا أن إلا يقصد مواساة الأحوج فالفقراء أكثر ثوابا نعم إن كان الاجتماع كما يبلغنا عن قراء هذا الزمان من أكل الحشيش واجتماع المردان وإبعاد القوال إن كان بالإحيا وإن شاد المشوقات الشعوات ويهت وغير ذلك من الخزي والعياذ بالله تعالى فهذا مجمع اثام سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله, الله. شيخ امام العلامه نصير الدين مبارك ابن ابن الطباخ ابنخ ابنخوا کے ساتھ ابن الطباخ کے نام سے جو مشہور ہیں وہ اپنے ایک ختوے کے اندر فرماتے فرماتے ہیں جب کوئی آدمی اس رات مبارک کو خرچ کرے اور جب لوگوں کو اکٹھا کرے یعنی ان کو کھلائے جن کا کھلانا جائز ہے ان کو کھلائے وہ چیز جس کا کھلانا ہے کیا آئے نا لوگوں کا حرام مال اٹھا کر کھلا دے لوگوں کا رام بال بکری لوگوں کی ماں لوگوں کا رشوت کا سود کا تالے سکول کی سکول کی کمائی کا ماں بہن کی ماں بہن کو دفتروں میں لگا رکھا ہے کسی نے کہاں لگا رکھا ہے کسی نے کہیں لگا رکھا ہے تو پیسی اوپر بٹھا رکھا ہے اس کی کمائی سلے میں حرام کی کمائی جو ہے وہ کہتے ہیں, نہیں ہونی چاہیے کمائی حرام ہلا لو کھلانا جس چیز کا ہلال ہو وہ کھلا ہے وہ ہاں یہ کدتے کودتے جو سرکاری ہیں ان کی حرام کی کمائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پھر وہ چیز لوگوں کو جس کا سنانا یہ حرام کے اشعار جو ہیں کمال جو کہتے ہیں یہ میرا جو طبقہ سگولیوں کا یہ آج نیچری کا تھا جو کہتے ہیں یہ پفر بکتے ہیں جو لوگ خدا کی مخلوق کو خدا سے بے خوف کرتے ہیں ان کو جنتی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں جی لانت حرام ہے یہ سننا ہو رہا فرماتے ہیں سنا وہی کچھ جس کا سنانا جائے گا ل آخرا اور جو آدمی ایسا کلام سناتا ہے جو اللہ سے ڈراتا ہے آخرت کا شوق دلاتا ہے المشوت لل آخرا المشوت لل آخرت کا شوق پیدا کرنے والی تقریر کرے آخرت کا شوق آخرت کا ڈر ہنی ادک سے ڈرائے عذاب کی باتیں سنائے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجرات بھی سنائے ایسی تقریر نہیں ملے گی تمہیں سوائے ناجیز کے سبحان اللہ چیز کے فضل سے جس طرح یہ کہتے ہیں ناجیز کی تقریریں اسی طرح ہی ہوتی ہیں ملبوشن پھر اس کو لباس دے جوڑا کپڑوں کا دیا دور کی خوشی میں کہ یہ میں تمہیں لباس دیتا ہوں اس وجہ سے کہ تم نے ہمیں تین صحیح سچا سنا دیا ہے اللہ کل لذالے کا ضرورت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم فجمیو کا جائز امام ابن باق فرماتے ہیں یہ سب جائز ہے بھائی صاحب فائل اس کا کرنے والا پائے گا لیکن احسن القاصلہ نیت اچھی ہو کہیں یہ نہ ہو لوگوں کی نگاہ میں عاشق بننا چاہتا ہوں لوگوں کی نگاہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں دیوانہ پروانہ بننا چاہتا ہوں لوگوں کی نگاہ میں نہ نیت اس کی اچھی ہو دکھلاوا نہ ہو نہکری نہ ہو لوگوں کے ساتھ موافقت کرنا نہ ہو بحض اللہ کے حبیب کی بار گاہ میں نظرانہ پیش کرنا ہو احسن پھر وہ غریبوں مسکینوں کو بھی بلا سکتا ہے اور ہر کسی کا جناب جی جو خان مالدار ہیں ان کو بھی آ سکتے ہیں فرماتے ہیں ہاں اگر اجتماع ایسا ہو جیسا کہ اس زمانے کے اپنی بات کر اس زمانے کے برے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہی ہے نا کہیں کسی دور میں تھوڑے ہوتے ہیں کسی دور میں زیادہ ہوتے ہیں آپ زیادہ ہیں اس وقت تھوڑے دیں تو فرماتے ہیں جس طرح کے ہمارے زمانے کے کاری اور آلموں سے ہمیں بات پہنچی ہے کہ بھانگ بھانگ پیتے ہیں شوق کرتے ہیں جناب نشیا اور بے ریش لڑکے داری کے بغیر ناد خون آتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں محفل میں ہوتے ہیں فرماتے ہیں محبہ دل قبال ان کا جو ناد پڑھنے والا ہے اگر وہ داڑھی والا ہو تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں اگر میرش ہو تو اس کو آگے کر دیتے ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا <تصح> <تصح> کیا مطلب تو پھر سمجھ لو وہ ٹھڑکیوں کا ٹولا ہے وہ جس طرح کے آج کل کے چھوکرے یہ آج کل کے چھوکرے یہ گندگی کے ٹوکرے ارے بولتے نہیں آج کل کے چھوکرے یہ بغیر سی کے ٹوکرے کتّی کے بچے جناد تھان بنے پھرتے ہیں کوئی فرحان قادری جیسا ہے شیطان پادری جیسا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے آپ فرماتے ہیں اگر ایسے ہوں پڑھنے والے وہ شہادر کا دنیا دنیاویہ اور باتیں ایسی کریں جاتے ایسی پڑھے کہ دنیا کا شوق ہو دنیا کو لوگ ترقی سمجھے دنیا کو سم کچھ سمجھے اور جناب جی بس یہی سمجھے بخشے کا بخشے کا ہے پکی ہو گئی فلانا ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں بھولے یا تو مجمع ججماس سن لو یہ گنا کی محفل ہے ملاد کی محفل نہیں ہے بے کیا بے کیا لو یہ کون سی محفل ہے سام کے لفظ دیکھ لو آسام اسم کی جمع سا کے ساتھ حمزہ اور سا اسم مانا گنا ہو مجما و آسام فرمایا وہ گناہ کا مجمع ہے وہ گناہوں کی محفل ہے محفل ملا تو ہر کل بولو جہاں پر یہ لڑکے اور جہاں پر بڑھیاں ہوئے جہاں پر بڑھیوں کا میلا ہو سبز بکڑیوں والوں کا ٹھیلا ہو اور تقریر کرنے والا کوئی حرام دادا چلا ہو کیا ہو نہیں تو پھر سمجھ لو ایسی محفل میں شریف ہونا لانت لینے کے لیے ہے رحمت لینے کے لیے نہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو اور قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں کس کس امام کی بات کروں امام جلال الدین سینتی رحم اللہ نے انہوں نے بھی اپنے فتاوہ جو ہے نا الحاوی للفتاوی جو ان کا ہے اس کے اندر اور اسی سے ان کے ان شاگرد رشید حضرت سیدنا جناب جی امام صالحی شامی رحمہ اللہ نے نقل کیا انہوں نے بھی کہا جو نجائز شامل ہے وہ نجائز ہے ہم جائز کی بات کرتے ہیں نجائز کی بات نہیں کرتے لہٰذا ہر میلاد کے حق کے اندر ہم نہیں ہیں سبحان اللہ اور سنو امام نببی امام نوابی رحم اللہ امام نبی یہ جو مسلم کی شرح لکھنے والے مشہور بزرگ ہیں ان کے استاد امام ابو شاما کیا ان کا نام شریف ہے ابو م... عبد الرحمان بن م... اسماعیل المحرو میں ابھی شامہ ان کی کتاب انکار اللہ. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کام بہت اچھا نہیں ہے بڑی یہ ملہ طبقہ جو ہے یہ تو شرائط بیان کرتے نہیں کیونکہ یہ ہی بے شرطیں لیکن کوئی ایمان سے لے کر نیچے چلے آؤ نوافل تک نوافل سے لو ایمان تک چلے جاؤ تمام احکام شریف یا جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں سب کے لیے ایمان سے بتاؤ شرائط ہیں اسلام کے اندر کے نہیں سارے سارے سارے آن. سارے اگر ایک آدمی نماز پڑھے بے وزو پڑھے اگر ایک آدمی نماز ہزار نفل روزانہ پڑے لیکن اس کا رخ مشرق کی طرف ہو پھر اگر ایک آدمی توجہ دے اگر ایک آدمی نماز پانچ وقت کی حاضری دیتا ہے پانچ وقت حاضری دیتا ہے نماز کے لیے آتا ہے لیکن سنتیں اور نفل پڑھ کر چلا جاتا ہے فرض نہیں پڑھتا ایمان سے بتاؤ اس کی یہ نماز لکھی جائے گی اگر لکھی جائے گی تو صرف عذاب کے لیے, لیے. کہ ہاں اس نے مزاق کیا ہمارے فرد کے ساتھ فرض چھوڑتا رہا اور سنت نفل پڑھتا رہا لکھی جائے گی تو صرف عذاب کے لیے دلیل بنانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی مر اور اگر ایک آدمی وہ فرد خدا کا آ کر پورا کرے لیکن سنتیں نہ پڑھے لکھا جائے گا فرد کی نہیں تو یہ کمی سنت کی قیامت کے روز ہاں جی اس پر تب اللہ تعالیٰ اس پر جو چاہے کرے لیکن ایمان سے بتا اللہ تعالیٰ فرض کی وجہ سے جہنم میں نہیں پھانگے گا کہ اس نے فرض کون سے چھوڑ دیے ٹھیک ہے نا یہ ایک اور بات ہے کہ سزا پائے وہ سنتوں کو ترک کرنے کی وجہ. اگر نوافل نہ پڑھے تو پھر تو بالکل ہی نہیں پھینکا جائے گا جہنم میں اگر فرض اور سنتیں پڑھتا ہے تو اگر نوافل نہ پڑھے تو نہیں نا نہ پھینکا جائے گا بولو لیکن اگر نوافل پڑھے فرائے چھوڑ دے پھر تو جہنم ہی آئے گا نہیں بغیر ٹکٹ کے بولو ہے نا تو جب وہ بن رہا ہے تو خدا کے بندے یہ کیسی عجیب بات ہے میلاد ایک ایسا عمل ہے جس کی شرطیں ہی نہیں ہیں کوئی لانتیوں سے پوچھو جس کی شرط نہ ہو وہ تو عمل ہی نہیں ہوتا اگر یہ ایک عمل ہے تو اس کی تو شرطیں ضروری ہیں جب شرطیں ہیں صاحب فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر اسی ملا سے پوچھو اگر مردار مرا پڑا ہو مردار اس کو اٹھا کر اگر کوئی الا اور گوشت بنا کر اس کا ملاد پر تقسیم کر دے اور بہترین گیل ڈال کر اور تمہیں مولویوں کھلا دے ایمان سے بتاؤ وہ جنت جائے گا بولو بولو بولو کیوں نہیں جائے گا ملاد تو اس نے کیا ہے اچھا جانور مردار حرام ہے مولوی کہے گا وہی اب یہ حرام دادا جنت میں نہیں جا سکتا کیوں اس لیے کس نے ہمیں مردار کھلا دیا وہ کتا اگر یہ مردار کھلانے سے جنت میں نہیں جائے گا تو یہ لوگوں کا مال کھلانے سے کیسے جا سکتا ہے بےغیرت ہاں پھر اگر مولوی کو پتہ نہ چلے پر بدبو شدب نہ آئے بابا بھونا ہوا ہو جناب وہ کہا گا پکا جنتی اور جب جنتی بنا کر چلا جائے پیچھے بعد میں کہو حضرت وہ کھوتا کھوتا آپ نے کہا کھوتا وہ کھوتے کے بچے نے کھوتا پکا دیا ایسے <تصفح> یا نہیں ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے یہ انتہائی جو حلال لوگ ہیں ہم جو حلال نہیں ہیں اللہ تعالی کے فضل سے نہ خوشامتی ٹٹو ہیں نہ لوگوں کی خوش آمد کرتے ہیں کہ ہو جب تم کر رہے ہو میں کہتا ہوں آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ سن لو یہ جو میلاد اب مربج یہ بنا چکے ہیں میں نے میرا موضوع آپ سنیں آپ, آپ سنے آپ میرے خیال میں جمعہ کے دن نہیں تھے آپ بعد میں آئے ہیں ہاں جی میرا موضوع سنیں کہ بارہ موجودہ دور میں موجودہ دور کے مسلمانوں کو بارہ ربی الاول کے موقع پر غم کرنا چاہ خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے یہ موضوع ہے اب ہمیں وہ, وہ اب دور دور کی بات ہوتی ہے ہمیں صرف غم کرنا چاہیے اس وجہ سے غم کرنا چاہیے میں وجہ بتا دیتا ہوں خلاصہ و طور آپ کو سمجھا دیتا ہوں اللہ تعالی نے ہم جو فرمایا لقد من لما ہوا صاف رسول فرمایا رسول بھیجا ہے اس وجہ سے اور رسول پیغام بھیجا پیغام تمہارے پاس پیغمبر آیا پیغام لایا پیغام ماننے کی وجہ سے ایمان والے جنت میں جاؤ گے اس وجہ سے ایمان والوں پر احسان کیا تو ایمان والوں پر احسان ہے کس وجہ سے ہے رسالت اور شریعت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے جب شریعت کی وجہ سے احسان ہے توجہ تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے تھی لیکن جب وہ شریعت متحر جب تک مسلمانوں میں رہی تو خوشی کرتے رہے ارے بھائی ہمارے تو ہاتھ سے شریعت متحرہ نکل گئی ہم تو انگریزی نظام انگریزی قانون انگریزی تعلیم انگریزی ماحول انگریزی معاشرت انگریزی تہذیب کے اندر جی رہے ہیں تو ہم کو بھی ہمارے ساتھ خوش ہو کر کتے کے بچے شریک ہوتے ہیں میلاد کے اندر کیوں ہوتے ہیں اس بات اس وجہ سے کہ یار ان کے ان, کے ان, کے ان سے ہم نے شریعت چھین نکال لی اور ان کو اپنا نظام دے دیا اور یہ ہمارے نظام پر خوش ہیں لہٰذا ان کے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ اس خوشی میں کہ ان سے ہم نے اسلام لے لیا اور اپنا نظام دے دیا اور جو سکولی کتے بے دین لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں اس وجہ سے کہ ہم سے اسلام چلا گیا ہماری جان چوٹ گئی ارے بھائی تو جو مومن وہ تو دونوں خوش ہیں نا اور مومن مسلمان جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے اسلام نکل گیا ہے تو بھائی ہمیں تو رونا چاہیے خوشی کا ایگی کرنی چاہیے خوشی میں تو اس وقت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اللہ نے جس کی وجہ سے ہمیں خوش ہونے کا کہا تھا وہ ہے رسول کی آمد شریعت کے ساتھ جب شریعت تو شریعت کی وجہ سے اللہ تعالی نے خوشی کا کہا تھا جب شریعت نہ رہی تو پھر رب کرنا چاہیے یہ ایسے ہے سمجھو کہ جس طرح کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کرتے ہیں ارے جب چلا جاتا ہے مر کر تو پھر بھی خوشی کرتے ہیں کیا پھر روتے ہیں نا تو شریعت آئی تو خوشی کرتے رہے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو اب بھائی ہمیں تو رونا چاہیے خوشی کا کہ بڑے بے حیا ہیں شریعت آدھے دیے بیٹھے ہیں جی کو پھر مسلط ہے دنیا ہمارے اوپر اور ہم خوشی کرتے رہے میلاد کی میلاد کی خوشی کا حق بنتا ہے جس وقت مسلمانوں میں پھر یہ نبی پاک کا جو اللہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جو اللہ کا انعام ہے جو اللہ کا احسان ہے جو اللہ کی منت ہے جس جو اللہ نے فرمایا خوشی کرو اللہ کا فضل و رحمت ہے یہ سب واپس ہمارے اندر پھر فضل و رحمت ہمارے اندر آئے پھر فضل و رحمت ہمارے اندر واپس ہمارے پاس آئے نظام حکومت نظام حکومت ہمارا ہو نظام تعلیم ہمارا ہو سارا کچھ ہمارا ہو پھر ہم سرکار کی خوشی کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے خوشی کا حکم ہے وہ ہے رسول کی آمد تو پھر, پھر, پھر جب شریعت واپس آئے گی تو پھر رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھو کہ ہمارے اندر ہماری رسالت کے ساتھ پھر تشریف لائے ہیں اپنی رسالت کے ساتھ ہماری اپنی شریعت کے ساتھ ہمارے اندر پھر تشریف لائے ہیں ہاں جی ورنہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے ہاں بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر کیسا منہ دکھاؤ گے کہ شریعت نظام تو سارا کفر کا اپنا رکھا تھا اور خوشی کا ڈرامہ میرے لیے کرتے تھے یہ تمہارا ڈرامہ ہے بہیمانو تمہیں شرم نہیں آتی اور باتیں کرتے تھے ان دور کے مسلمانوں کی جن دور, ان, دور, ان دوروں کے مسلمانوں کی کہ جن دوروں کے اندر اسلام اسلام کی حکومتیں تھی کفر جو ہے وہ جوتے کھاتا تھا صلاح الدین عجوبی کا دور ہے نور الدین محمود زنگی کا دورہ ہے بعد کا دور ہے تو ان دوروں کے امام جلال سیدودی جس وقت لکھ رہے ہیں فلاں رہے ہیں فلان جو کتابیں لکھ رہے ہیں ارے بھائی اس وقت تو اسلامی حکومتیں تھی یہاں پر تو اسلامی کوفر کی حقوق ہے نظام ہی سارا فرنگی کا ہے تعلیم پر جب فرنگی کیا ہے تو اس لانتی ماحول کے اندر لانتی نظام کے دور کے اندر ان دوروں کی باتیں کرنا یہ کتنا بڑی بے وقوفی ہے تو پہلے شریعت کے فرائض ہیں بات کے اندر یہ پہلے واجبات ہیں بات کے اندر یہ پہلے موقع سن یہ ہیں ہر کسی کا رتبہ آ رہے ہیں کا یہ پورا اس وقت ہوگا اسی وجہ سے خمجھ نہیں آ رہی ورنہ ایسے سمجھو جیسے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے لیکن فرد چھوڑ دیتا ہے اور نماز باقی پڑھ کر چڑھا جاتا ہے جس طرح کہ وہ لانت کا مستحق ہے اور ہر, ہر کوئی آدمی کہے گا یہ مزاق کرتا ہے بھائی مان اسی طرح ہم بھی کہیں گے کہ فراہد آ ساری شریعت ختم کر کے پردہ تک پردے کا واجب بھی ختم ہو گیا اور اس دن جو ہے وہ تا... آ, بازاروں سکولوں اور دفتروں میں ہاں جی وہ اس دن جو ہے وہ خوار ہو کر برباد ہو گئی ہیں جی پامال ہو کر خاک میں مل گئی ہیں ارے بھائی ایسے دور کے اندر پھر یہ میلاد کی بات کرنا یہ کتنا بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے جی ہم ایسے لوگوں کے میلاد کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تعلق اس میلاد کے ساتھ ہے جو شریعت مطالعہ کے مطابق ہو اور شریعت مطالعہ کے دور میں ہو ٹھیک ہے